مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں اور اس سلسلے کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نگران شورہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں ہمارے بھی سوالات ہوتے ہیں آپ کے بھی سوالات ہوتے ہیں فون کے ذریعے کالس کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نگران شورہ سے سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ صورت میں وہ نگرانی شورہ کے سامنے پیش کیا جائے گا سنایا جائے گا چلایا جائے گا اور نگرانی شورہ سے اس پہ مدنی پھول لیے جائیں گے اور سلسلے کا پرٹیکولر موضوع بھی ہے آج بھی ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کا جب نام لوں گا تو آپ سب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں خصوصی تیاری کرتے ہیں جی ہاں آج موضوع ہے ہمارا تقریبات خوشی کی بھی تقریبات ہوتی ہیں اور غم کی بھی تقریبات ہوتی ہیں محافل ہوتی ہیں ملکی سطح پر بھی ہوتی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہیں مذہبی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں اخلاقی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں اور غیر اخلاقی نوعیت کی بھی تقریبات بہرحال ہوتی ہیں تو ان تقریبات کے حوالے سے مختلف جہتوں پہ ہمارے اسلام بھائی ان شاء اللہ از اس کی کلام کریں گے سوالات قائم کریں گے نگران شورا سے رہنمائیاں لیں گے ان شاء اللہ از مکی مدنی پھول شریعت اور اخلاقیات سے لبریز مدنی پول انشاءاللہ شاء ہماری طرف بڑھاتے ہیں تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ یہ سلسلہ دیکھتے جائیے اور جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی قائم کر دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس سلسلے میں آج کے بھی سلسلے میں کچھ سیگمنٹس ہوں گے مدنی کسوٹی بھی ہوگی مدنی اشعار کی تکرار بھی کوشش کریں گے کہ آ جائے اور آج ایک نیا سیگمنٹ ہوگا نیا ایک مرحلہ ہوگا جو نگران شعرا کے سامنے پیش کریں گے ہم چاروں اسلامی بھائی انشاءاللہ از وہ بھی ہوگا نگرانی شرا گفتگو فرمائیں گے ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیجیے اللہ رب العزت ہمارا یہاں یہ گفتگو کرنا آپ کا سننا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے سلسلے کی برکت سے بھی آ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت ہمارا مقدر فرمائے عبد الواجد بھائی آج کا موضوع ہے ہمارا تقریبات ہے اب تقریبات ہر نوعیت کی ہوتی ہیں بہرحال آپ اس کو کیسے شروع کریں گے جی دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرے چاہے وہ ہم انفرادی طور پر ہوں یا ہم اجتماعی طور پر کہیں جمع ہوں جب کہیں اجتماع ہوتا ہے تقریب ہوتی ہے تو کچھ اس تقریب کے تقاضے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمیں ہماری تمام چیزوں کو تمام افعال اور اعمال کو قرآن و حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے تو الحمدللہ للہ ہی جیسا کہ آپ نے پہلے بہت خوبصورتی سے تعارف فرما دیا کہ تقریبات موضوع ہیں اور خوشی اور غمی کی تمام تقریبات کو انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع آج شامل ہوگا عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریبات کے حوالے سے پہلے تو ہی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تقریب منعقد کرنے پر باعث کیا چیز ہوا کرتی ہے جی یا تو کسی کی موت ہوا کرتی ہے یا پھر کوئی خوشی اس کا باعث ہوا کرتی ہے کسی خوشی کی وجہ سے کوئی تقریب وہ منعقد کیا کرتے ہیں یا پھر کسی غمی کی وجہ سے تقریب منعقد کیا کرتے کیا ہیں وجہ کیا بن رہی ہے اس وجہ پر غور کریں کہ وجہ کیا ہے اس کے کرنے کی شادی ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے خوشی کا موقع ہے اب اس کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اس تقریب کو منعقد کرنے کے اندر ہم کن کن لوازمات کا خیال کریں ہمارے اسلام نے اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اور ہمارے ہمارا طور طریقہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اس کے اندر اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ تقریب ہماری دنیا کے لیے بھی میسر اور مفید ثابت ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی مفید ثابت ہوگی ایسا نہ ہو کہ ہم تقریبات کو منعقد کرنے کے اندر ساری ساری حدود کو پھلانگ جائیں ساری حدود و قیود سے جو ہے وہ آزاد ہو کر ہم تقریب کو منعقد کریں اور وہی تقریب ہمارے لیے جو ہے غمی کا باعث بن جائے اس کے نظارے ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں بھی شاید کہ ہمیں مل جائیں اور اسی طرح دنیا کے اندر اس کا اگر نظارہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں ہستا پستہ جو گھر ہوا کرتا ہے وہ غمی کے اندر ڈھل جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ شاء غور کریں گے نگرانی شورا سے عمران بھائی ابھی جو احسن گفتگو ہماری دو چیزیں بڑی اہم ابھی آ چکی ہیں ہمارے سامنے ایک یہ کہ یہ دیکھ لیا جائے اور یہ داعشی باتیں ہوتا تو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تقریب یا یہ محفل یا یہ ایونٹ جو ہے اس کی وجہ کیا بنی اس کا مقصد اور اس کی نیت کیا ہے ایک تو اس پہ غور کر لیا جائے اس سے بھی رہنمائی لیتے ہیں نگرانی شرح سے اور دوسرا یہ کہ جب ہم نے نیت کر لی ہم نے ایک مقصد بنا لیا اور ہم نے ایک ایونٹ گویا کہ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ کر لیا کہ بھائی یہ کرنا ہے اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تیاری کے لیے پہلے ذہن میں سوچتے ہیں پھر بسا اوقات صفحے کرتاس پہ صفے پہ لکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کی عملی طور پر اس کو ہم عملی جامہ پہناتے ہیں تو اب یہ جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تیاری کی جو عمران بھائی جہتے ہیں اور جو تیاری کے عناصر ہیں وہ کس اعتبار سے درست ہیں اور کس اعتبار سے غلط ہیں کیونکہ جو تیاری کے ہمارے لوازمات ہیں اس میں سے یقینی طور پر اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں کچھ چیزیں درست ہیں کچھ غلط ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سے یہ ہمارے تقریب ہو محفل ہو اس کی تیاری ہم کس انداز سے کر رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں السلام علیکم عمرہم بھائی کیا حال ہیں آپ کے الحمد للہ رحمۃ اللہ السلام علیکم عبد الواجدھائی مزاج شریف اچھے ہیں چلیں پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہوں گا مدی چینل کے ناظرین کی توجہ کہ ہر موقع جو ہے کیا وہ تقریب کا تقاضا کرتا ہے ہمارے ہاں جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے جب کسی کے پاس جو ہے وہ مال و دولت بہت جمع ہو جاتا ہے تو اب وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے اس مال کو ظاہر کروں اپنی دولت مندی کو ظاہر کروں تو ایسے ایسے موقعوں پہ تقریبات کا انعقاد کر لیا جاتا ہے کہ جو نہ پہلے کبھی سنی تھی اور نہ کبھی دیکھی تھی تو یہ چیز بھی قابل توجہ ہے اور پھر ایک اور بات یہ ہے تقریبات جو ہوتی ہیں ان میں جیسے شادی کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اب شادی کی تقریب میں جو مہندی ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس میں جو خرافات ہمیں نظر آتی ہیں جو غیر شرعی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں اسی طریقے سے آپ اور شادی کی تقریبات کو دیکھ لیجئے تو میں نگاہ شورا جو ہے انہیں مرحبا کہتا ہوں کہ وہ ہمارے آج سلسلے میں ہمارے سلسلے کا موضوع ہے تقریبات خوشی کی ہوں غمی کی ہوں چھوٹی ہوں بڑی ہوں ملکی سطح پر ہوں خاندان کی سطح پر ہوں تو تقریبات ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سید المرسلین اب یہ کہ موضوع کہاں تک پہنچا ہے آپ کا پتہ چل جائے نا بس ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے جو بنیادی طور پر ہم نے ابھی ڈسکشن کی اگر اس کا لب لباب نکالیں تو یہ حاصل ہوا کہ جب ہم تقریب منعقد کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ایسے ہی ایک تقریب نہیں وجود میں آ جاتی اس کے پیچھے کوئی فیکٹر ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم اس کے سلسلے میں تیاری کرتے ہیں تو اب اس پر بھی ہم گفتگو کر ہی رہے تھے تو ماشاء آپ تشریف لے آئیں اب آپ کے بارگاہ میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ تقریب کرنے نہ کرنے کے حوالے سے کوئی بھی تقریب کسی بھی قسم کی ہے دعوت دعوت جو ہے وہ کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے کیا ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم دیکھیں سب سے پہلے کہ آیا یہ تقریب میں منعقد کروں یا نہیں کروں یہ دعوت میں کروں یا نہیں کروں اس میں میں جاؤں یا نہیں جاؤں سب سے بنیادی بات کیا ہوگی اس سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دیکھیں میری موٹی عقل میں تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی موقع ہے تقریب کا تعلق اکثر خوشیوں سے ہی ہوگا غموں کے موقع پر کوئی تقریب یوں کرتا نہیں ہے اور غم کے موقع پر دعوت مشروع بھی نہیں ہے, ہے نا وہ موت میت کے مت اب اگر یوں گیدرنگ دیکھے تو لوگ چالیسویں بھی کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے اور برسی بھی مناتے ہیں یہ بھی کرنا چاہیے بالکل برسی بھی منانی چاہیے سال پورا ہو جاتا ہے تو یاد آتی ہے تو اِسار ثواب کی تقریب ہوتی ہے یہ بھی تقریب ہی ایک طرح کی ہوتی ہے میں کی تقریب ہے تو میں کی دعوت وہ مشروع ہے اس کی تو باقاعدہ سراحت موجود ہے تو تقریب کے بہت ساری صورتیں تو موجود ہیں دعوت کی تقریب کی لوگوں کو جمع کرنے کی تو اب یہ کہ دیکھنا صرف اتنا ہی پڑے گا کہ آیا اول تو یہ کہ اس طرح کھانے پر یا کسی اور موقع پر کسی کو جمع کرنا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دیے مثال کے طور پر کسی کی میت ہو گئی اب میت ہوتے اس نے دعوت دی ہے تقریب رکھتا ہے کہ میرے یہاں کھانے کے لیے آئیے گا تو جو اگنیاں ہوتے ہیں جو جس کو ہم عام زبان میں مالدار کہہ دیں تو ان کو اس کھانے کی اجازت نہیں ہے نہ اسی دعوت کرنے کی اجازت ہے تو دیکھنا یہ کہ کہاں اجازت ہے اور کہاں اجازت نہیں ہے تو اب جہاں اجازت نہیں ہے وہ یہ سراہت موجود ہے فقاہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کوئی یہاں پر شریعت نے اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دی تو وہ تو ایک دعوت ہے یعنی اس میں بے پردگی ہو یا نہ ہو اس میں خالص مرد ہی جمع ہو رہے ہیں اور سارے بادشاہ بھی جمع ہو رہے ہیں تب ہی دیکھا جائے کہ آیا ان کو بھی جمع کر کے کھلانے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے ٹھیک ہے نا اب جاتے ہیں دعوت کی طرف کہ جس کا ہونا مباح ہے جائز ہے یا بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں شریعت نے ترغیب دلائی ہے کہ کرنا چاہیے تو اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا انتظام اور انسرام کھانے پینے کا جو طریقے کار ہے وہ کیا ہے کن کن کو بلایا جا رہا ہے کن کن کو روکا جا رہا ہے اچھا اب چلتے ہیں ایک ایسی دعوت کی طرف جس کا تعلق نیاس سے ہے ایک طرح سے لنگر دو مومن ہمارے یہاں کے نام پر بھی ہوتا تھا اب اس کو اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مل جل کر یا کوئی ایک کر رہا ہے کہ جناب میں لنگر کرنا چاہتا ہوں رائے خدا میں کھلانا چاہتا ہوں تو اس کے مدنی پھول الگ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سن رحمتہ اللہ تعالی نے اپنے رسالے میں تحریر فرمائے ہیں کہ نیت پھر مال حلال ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ فقرا کو بلائے ان کو ان کی آو بھگت کرے ان کو بٹھائے ایسا نہ ہو کہ ایسوں کو بلائے کہ جو پیٹ بھرے ہیں اور ایسے کو بگائے جن کو پیٹ میں جگہ ہے ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی کی آمد مرحبا آج آپ ہم کو لمبے سلسلے میں مرحبا کے ہیں بڑی مہربانی دعوت کے تذکرے پر آئے ہیں سلمان بھائی میں سے ہوتا ہے اللہ تعالی خیر فرمائے فرمائے اور بعض اوقات آدمی اتنے مسائل اور پریشانیوں میں گھرا دیتا ہے کہ اس کا اپنا آنا جو ہے نا وہ خود ہی ایک کارنامہ سے کم نہیں ہوتا خو تاخیر کیوں نہ ہو شادی اور تقریبات کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب غم کا موقع ہے تو اس ٹائم جیسے مولانا حضرات آتے ہیں اور وہ ہمیں شرعی مسائل یا بعض چیزیں بتاتے ہیں لیکن شادی میں یا خوشی میں تو ہم آزاد ہیں ہم جو چاہے کریں جیسے چاہے کریں جسے چاہے بلائیں جسے چاہے کھلائیں جیسے چاہے بٹھائیں جیسے چاہے نچوائیں جیسے چاہے گا جی تو آپ حضرات کیوں مطلب حضرات حضرات شرعی مس... مطلب علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خوش رکھنے والا آدمی کیوں ہمیں اس حوالے سے مسائل بتانا شروع کر دیتا یہ کرو اور یہ نہ کرو ہماری شادی میں مولویوں کا کیا کام نکاح کیسے پڑھائیں گے چار دن کی شادی ہے ہماری نکاح کیسے پڑھائیں گے نکاح مسجد میں پڑھوا لیتے نکاح مسجد میں پڑھوا لیتے مسجد کیوں ہے وہ تو ضرور ہے اس سے تو چھٹکارا نہیں جو مسجد جاتا ہے نا نکاح مولوی سے پڑھاتا پتا ہے اس کو اور اس کو پتہ ہے کہ نکاح نامہ ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے یہ نکاح نامہ بنانے کی یہ سارے فارم بھرنے کی یہ سائنے کرنے کی بھائی شادی کر رہے نا یار میں بھی راجی ہوں وہ بھی راجی ہے وہاں بھی راجی راج ہے راج جب یہ فارمیلٹی اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں تو اسلام و دین کی کوئی تو سمجھ بوجھ ہے تو کر رہے ہیں نا یار جی کیسے اٹھا کر کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں تو یہ جو حضرات جو اسلام و دین کو سمجھتے ہیں اگر آپ کو کسی کام سے روک رہے ہیں تو وہ اگر اپنے طور کو روک رہے ہیں تو اپنے سے بات کرتے بھائی اور اگر وہ روکیس لے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے تو ہمارے موسی نے رکنا چاہیے مطلب یہ, یہ, یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے چوری اوپر دسی نا چوری یہ مزاج نہیں, نہیں ہونا چاہیے آدمی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کو مان تو لے گا میں غلطی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں بھیا عمل ہوں میں نہیں مان رہا ہوں یہ ایک کوئی یہ کوئی ایک کسی بھی سطح پر کوئی ایک اچھا نام تو اس کو دے دیں گے اب اس کام کو پوزیٹو پوزیٹو گی کہ میں مطلب کہ بس غلط میں ہوں غلط ریئلائز کر میں ہوں غلط میں بے عمل ہوں اب میرے دعا کرے میں باعمل بن جاؤں تو اس میں مطلب کہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے آدمی کو میں ابھی مطلب کہ میرے واسطہ پڑتا ہے ایسا نہیں میرا واسطہ نہیں پڑتا تو حال ہی میں میرے ایک جاننے والے سے رابطہ ہوا ان کے مجھے کچھ پتہ چلا تو میں نے رابطہ کیا تو مان گئے مطلب بحث نہیں کی انہوں نے بحث نہیں کی بالکل ایک چیز نا ون پرسن بحث ون پرسن نے بحث نہیں کی جی. اور مان گئے اور توبہ بھی کی الحمدللہ اور اس طرح کا ایک ہوا تو م... بالکل وہ اسے بازارش کو کوئی نہ بولے گا یہ کوئی اس طرح کر بھی لے گا جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ہوتے ہیں ایسے کئی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں جیسے میں یہاں تو اتنی عام ملاقاتوں کو سستنا نہیں دیتا لیکن یو کے میں یورپ میں یا اس کے علاوہ اور ممالک میں جہاں میرا جانا ہوتا ہے جو. تو بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں اجتماع کے بعد اور بڑے مطلب کے ماڈرن قسم کے لوگ اور بلکہ میں کہوں کہ شاید میجورٹی بھی اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے اجتماع میں شاید غلط نہیں ہوں میں جب بعض میں ایسی میجورٹی ہے زیادہ تر وہ ہیں جو بالکل مطلب جن کو اب دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی مذہبی وضاکتہ والا آدمی ہے لیکن یہ ان کو یہ چینے پہنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے فلاں کام کیا ہوتا ہے دس قسم کے ان کے غلط کام نظر آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھا تو سمجھ جاتے ہیں ایون عبد الواجدھائی میرا اپنا تجربہ جیسے میں بھی بیان کر رہا ہوں نا تو یہ بیٹھے ہوں اسلامی بھائی مثال فار ایگزامپل یہ بیٹھے ہوئے وہ بیان سن رہی ہوں اور ان کے ہاتھوں میں چین ہے بریسلیٹ جی اب دیکھ رہا ہوں اب میں بیان کر رہا ہوں اور میں بریسلیٹ ہی کو لے کر بیٹھ ہوں کہ یہ ناجائز ہے اور نہیں پہننا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی وغیرہ کرتے ہیں تو اللہ توفیک دے تو اس کو اتار لینا چاہیے کیا پتا یہ اتارنا ہی آپ کے لیے مطلب کہ رحمت کا اور مغفرت کا سبب بن جائی ہوں تھوڑا تھوڑا کرتا یعنی لٹرلی ایک نہیں متعدد واقعات متعدد واقعات کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ یوں سن رہے ہوتے ہیں اور یہ یوں ہاتھ گما رہے ہوتے ہیں یوں کھول رہے ہوتے ہیں اور یوں جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں بالکل یہ آنکھوں دیکھی بات ہے مفتی قاسم صاحب نے بھی دیکھا ہے مدعا سے تو وہ میرے ساتھ سفر میں تھے افریقہ کے تو انہوں نے دیکھا تو مطلب وہاں میں دیکھا پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اب ایک نہیں ہوتا رہا ہے اب ادھر سے ایک و دو اور شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ہم دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے میں ارتھ کر رہا ہوں کہ بالکل مطلب مطلب پونی شاہ جو ہوتے ہیں نا جو ٹیل جی باندھتے ہیں چٹیاں بناتے ہیں اپنی چھوٹی سی وہ اور اس طرح مطلب کہ مطلب اپنے روڈ پہ جاوے نا میں آپ کو باکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں روڈ پہ جائیں نا تو اپنے بولے اور یہ پتہ نہیں مطلب شکل سورج سے مسلمان الگ ہے اس نے اپنے آپ کو ٹوٹل مطلب کہ وہ غیر مسلموں والے وضع میں بنایا ہوا ہے مطلب مبالگا کروں تو دوڑ کر آ جائے اور ملے ایسا جیسے اپنے بولے یار یا اسپا مارنے ہے کیا کرنے آپ نے اس کے ملک میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے نیکی کی دعوت دینے ہیں تو غصے غصے میں تو نہیں ایسے مثال دے رہا ہوں تھوڑا خوش کے پر لیکن وہ آئے گا ملے گا چکے گا ادھر ہیڈ فون لگا ہوا ہے تو ادھر پہنا ہوا, ہوا ہے تو وہ جرسی پہنی ہوئی ہے اور ہیڈ فون لگے ہوئے تو بال ادھر سے تھوڑے کم ہے بالکل مطلب ہزار کے بیچ میں اور اس کیا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ میرے کو لوگ دیکھے ہزار کے بیچ میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں یار سیلفی بناتی ہیں سیلفی بناتے ہیں دیکھنے والا تو ہے نا آپ نے اتنے اور سے دیکھا کہ نوٹ کر لیا ادھر کم ادھر مطلب یہ تو ہو جاتا ہے نوٹ تو اتنا زیادہ علاقہ نہیں نا چھوٹا سا علاقے کے اندر کام کیا اس نے اتنی سی جگہ اس کے پاس اس میں دس کام کرنے دے تو نظر آ جاتے ہیں بہت بڑا علاقہ تھوڑی ہوتا ہے کسی کے پاس تو یہ عرض کرنے کا صرف میرا مقصد یہ کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم کو یوں نہ تو سمجھانے سے ہر کوئی الجھتا ایک اور پہلو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کچھ فرمائیں میانہ روی ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے ہر مرحلے پر تقریبات میں چاہے وہ شادی کی ہوں یا غمی کی ہوں جو کھانا پکانا ہے تو اتنا پکانا ہے کہ سو بندے کھانے والے ہیں اور دو سو بندوں کا کھانا ہے اور وہ سو بندوں کا کھانا ضائع ہو جائے کہاں ایسا ہے بعض جگہوں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس طرح میری مذرت یا شادی میری شادی کی شادی کی بات میں ولیمے کی بات کر رہا ہوں میں مگنی کی بات کر رہا ہوں میں مہندی کی بات کر رہا ہوں میں ڈھولکی کی بات کر رہا ہوں یہ وجہ نہیں وجہ میں ایسا نہیں ہوتا آپ جائیں ان سے پوچھے ہیں یہ جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں یہ کو بتائیں گے والے تے کتنے آدمی کی دعوت ہے سات سو آدمی کی دعوت ہے تو وہ چھ سو کو پکا دیتے چھ سو کا پکواتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچتا نہیں چاہیے جی جی ایک کا کھانا دو کو کافی کا ہے دو کو کھانا جی تین کو کفایت جی کرتا ہے یہ آپ نے پڑھا بات کر رہے ہیں جہاں کیٹرنگ ہے کینٹین ہے آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ہم نے ایسے ایسے واقعات اسراف ایسا میں وہ کا اتفاق اس سے شہر میں بھی ایک دو بار اتفاق ایسا ہوا ہے ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی ختم ہو جائے گا تو عزت نہیں رہے گی دو دیگے بچ جائیں لیکن جو مہمان آئے ہیں نا وہ کھا کر چلے جائیں اب تو مطلب کہ ذمہ داری بنا دی گئی ہے اور لوگ اتنا مطلب کہ دیکھے کھانا مہنگا ہے اچھا یہ اگزامپل جو ہے نا جو بہت زیادہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی کوئی تکلیف ترکیب بھی کرتے لیکن لاکھوں روپے بھی جو خرچ کرتے ہیں نا کھانے پر اور دست درد دشے ہوتی ہے میرے کیٹرنگ والوں سے براہ راست مشاورت رہی اس معاملے میں براہ راست مشاورت رہی ہم نے پاکت ہے اس لیے کیٹرنگ کے اوپر پچھلے دنوں بھی کیٹرنگ والے سے ایک بار ملاقات یعنی کیٹرنگ والے کا کھانا بچ جانا نا یہ اچھا کیٹرنگ والا کہلاتا ہے اس کا کھانا بچ گیا تو عموماً کیٹرنگ والوں کے بھی کھانے بچتے نہیں ہے یہ وہاں بھی ایماندار لوگ میں نہیں کہتا کہیں بھی نہیں ہے لیکن یہاں بھی ایماندار لوگوں کی کمی ہے تو اتنا زیادہ لوگ نہیں کرتے میرا خیال ہم لوگ اتنے باتوں میں گئے, باتوں میں ہم گئے کہ ایک آدمی آنے کے بعد اس کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اچھا یہ مطلب ہوا یہ کہ آپ لوگوں کی یہ پہلے آئے نہیں رہے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جگہ نہیں بن گئی جگہ دعوتوں کی بات کی آپ نے جگہ یہ اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر دے کہ آپ نے جگہ بنا دی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی شفقتوں اور رجحانے بنائی ہیں جگہ آپ کی شفقت اور رجحان کا سایہ فرمائے خوشیاں صحت سلامتی آفیت مہربانی میں اتنی دیر سے آپ پر نظر جمع کر بیٹھا ہوا تھا میں دلی آپ کے دل میں بات ڈال رہا تھا اور میں نے آپ کے دل, دل میں بات ڈال دی مائے مائے آپ نے مجھ م... پہ نظر کر دی میں اور آپ نے جگہ آآ دی. بنا دی اللہ دیے تقریب میں کسی کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو بنا دے پھر سبحان میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اچھا پھر ایسے موقع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے اگلے کوئی فیل ہو رہا ہوتا اندر مطلب دو چیزیں ڈیل فیلنگ کے ساتھ چل رہا ہوتا کہ بولنا ضروری آیا سلسلے میں اس کا یہ احساس ہوگا یار چونکہ یا آج میں لیٹ پہنچا ہوں جیسا یار یہ میرے کو گنجائش ہی نہیں دے رہے ہوتے یہ یار جھگائی نہیں بنا رہے ہوتے تو اپنے کو سوچنا چاہیے جب ہم لیٹ آئیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو مقافات مقافات عمل سے ڈرنا چاہیے سوچ رہا تھا کہ میں کہیں ایسی بات نہ کر دوں جو پہلے میں تھا کچھ دو گھنٹے تک سوچتے میں اللہ آپ کو جائے خیر عطا فرمائے دعوت کی بات ہو اور پھر شیخ امیر امیرت کی ذاتی بابرکات کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی گزشتہ میں کرتا ہوں نا جی امیر اسنت کی بھی آل اواد ہے بیٹے بھی ہیں اور شہزادی بھی ہیں اور ان کی بھی شادی ہوئی اور پھر ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا سوشل میڈیا پر امیر السنت جو ہے وہ آپ کے ہاں دعوت پر جیاف لائے ہوئے تھے تو آپ کی دعوت بھی ہوتی ہوگی یقیناً سی بات ہے بلکہ آپ نے کئی دعوتیں میرے سے گھر پہ کھائی ہوں گی تو کچھ اس کے بھی احوال بیان کریں کہ اس کا ایک انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے ایک ماحول کیسا ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کیا ترکیب ہوتی ہے کھانا کھانے کے حوالے سے مضمون مو... پڑا کسی لکھنے والے نے لکھا اللہ اس کو جو جو اس نے اچھا لکھا عمدہ لکھا لا اس پر اس کو دے تو اس نے لکھا کہ امی سنت اپنے بچوں کی شادی کی دعوت کی اور آنے والوں کو دال چاول کھلائے تو یہ تقریب ہوئی ہے ولیمہ ہوئی تقریب تو بیٹوں کی شادی جب ہوئی حاجی احمد رضا عبید رضا تاری کی جب دعوت ولیمہ ہوئی اس میں بھی میری حاضری تھی اور شہزادہ حضور حجی بلال التاری کی دعوت ولیمہ ہوئی ماپا نے تو ولیمہ کی دعوت کرنی تھی اس میں بھی حاضری ہوئی تو دونوں میں مجھے یاد پڑتا ہے یہی سادہ سا دال چاول ہمیں ایک تو گیدرنگ بڑی ہے کس کو بلائیں صحیح. تو بڑے مطلب کہ وہ نومینیٹ قسم کے لمیٹڈ قسم کے جیسے اراکین شورا ہو گئے فار ایگزامپل تو بھر کوئی بولے گا مجھے کیوں نہیں بولا بس شورا والوں کی دعوت کی تھی تو یہ ہوتا ہے تو اس طرح کا مطلب بہت سادہ سا کھانا کھلا کر آپ نے ولیمہ کر لیا تھا اور اپنے اپنا کیا تھا جیسے عام طور پر ایک جب دعوت میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک گول گپاڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے مذاق مسکری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو امیر سنت کے ساتھ جو اس طرح دعوتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ حوال بتائیں تو اس میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپ امیر سنت میں بیٹھیں گے تو آپ کو کہیں بھی امیر سنت کی سوبت نہ کو کبھی گول چاہے دعوت ہو یا نہ وہ نہیں ملے گا اس کا تعلق سے دعوت سے نہیں ہے یہ اس کا تعلق سلمان بھائی شخصیت سے ہوتا ہے اچھا جب مخصوص لوگ ہیں جسے آپ نے بتایا کہ مخصوص لوگ ہیں اراکین شورا ہیں یا آپ کے گھر میں وہاں پر بھی یہ نہیں کہیں بھی جہاں مسئلہ یہ نا کہ چاہے فیضان مدینہ ہو یا آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں ہو شخصیت تو وہی ہے نا شخصیت کی اپنے اندر ایسی کوئی شے ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ گولگپارا یاد آپ ہے جس کو دیکھ لوگ کوپے خدا سے روتے ہوں اس کو دیکھ کر گولگپارا کون کرے گا وہاں تو اپنے ماضی کے کیے کے گول گپاروں پر رونا آ رہا ہوتا ہے اللہ یار ایسا کیا وقت گزارا تھا مومن مومن کے لیے آئیں جب یہ سامنے ہوتے ہیں تو ہم کو اپنا وہ نظر آتا ہے کہ یار ہم لوگ کیسے ہیں نہ یہ کیسے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے امیر سنت کے بلکہ آپ نے تو دیکھا ہوگا بلکہ مجھے تو اس میں چٹکلا یاد آ رہا ہے ہمارے اسلام میں کہتے ہیں میں اپنی ماں کو کہتا تھا ماں مدنی جی دیکھتا دیکھا کر تو ماں کہتی تھی ماں بوڑھی تھی بےچاری تو ماں کہتی تھی آپ کھا دیکھو جب دیکھو تو میں روتے رہتے ہو تو اس مجھے بتایا بولا پی میری ماں کو بولا ماں آج آج بلال کی شادی ہے مدنی چینل پر آج تو دیکھ لیا آج دیکھتی ہو آج دیکھا تو اس پہ بھی بابا رو رہے تھے شادی پہ بھی رو رہے ہو وہ اس پہ کا چل رہا تھا کاش میری کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہو ہوا ہوتا اصل میں سنت کے ایک اپنا انداز ہے وہ غفلت غالب ہونے سے خوف آتے اس لیے اس طرح کے موقع پر جہاں خوشیوں کی لہریں اٹھ رہی ہوں نا موجیں اٹھ رہی ہیں خوشیوں کی اس وقت میں ہم ہماری تربیت و تعلیم ہے کہ اس وقت کوئی غفلت گف کا شکار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے اور اپنی قبر و حشر و موت کو بھول نہ جائے تو یہ ایک اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے اور وہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس کو یاد کرنے کا ذوق و شوق عطا فرما دیں ہماری دعوت میں بھی یہ احوال باقی رہیں کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہو سکتا ہے اور میں نے یہ ساری اصل میں ہے آپ کا ذہن بننا آپ کا ذہن بننا ہے ہو سکتا ہے اور کرنے والوں نے کیا بھی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو بھی جاتا ہے اپنے بچوں کی شادی میں اپنے بچوں کی دعوت ولیمہ میں اگر وہ کوشش کرے تو ایسا ماحول بنانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور ہونے والے ہوئے بھی ہوں گے ہوئے بھی ہیں بلکہ ہوئے ہوں گے کیا ہوئے بھی ہیں ایسی دعوتوں میں شرکت ہوئی ہے کہ الحمدللہ پردے کے اہتمام کے ساتھ ولیموں کی دعوتوں میں بھی الحمد دعوت اسلامی کے متنی ماحول میں جمع بلی کی پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی بھی دعوتیں انشاءاللہ شاء اللہ ملیں گی جن میں باقاعدہ مطلب کہ ناز شریف اور خفے خدا اور اس کے رسول میں رونا بھی ہوا ہوگا اور پھر کھلانا بھی ہوا الحمد میں نے کتاب خریدی اور اس کتاب کو خریدنے کی وجہ یہ بنی کہ اس میں ایک مضمون تھا مضامین تو مشتمل کتاب تھی اور ایک مطلب مشہور رائٹر کی کتاب تھی تو اس میں ایک مضمون تھا اور وہ مضمون شادی کے حوالے سے تھا تو جو عنوان تھا تو وہ دیکھ کر یہاں نہیں عرصر میں سمجھ گیا کہ یہ ہے کسی دعوت اسلامی والے کی شادی کی تقریب کی تو میں نے پھر وہ کتاب خریدی پھر وہ مضمون پڑھا تو لکھنے والا جو تھا اس نے یہی لکھا تھا کہ ایسی شادی نہ ہم نے دیکھی نہ سنی وہ حالانکہ وہ کسی عام ہمارے اسلامی بھائی کسی اسلامی بہن کی شادی تھی لیکن الحمدللہ للہ فیضان امیر سنت سے کچھ ادھر سے فیضان لیا ہوا تھا اور سلمان بھائی ہم لوگ تو ان کو جانتے جو نظر آ رہے ہیں اے نظر نہ آنے والوں کی ایک تعداد ہے جو جن میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہیں دیکھیے مف... سلمان بھائی جس کا کال اس کے حال پر غالب آ جائے نا وہ تو گیا اس کی مذمت آئی ہے کشول محجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح کی وضاحت فرمائی ہے اور جس کا حال اس کے کال پر غالب آ جائے نا اللہ اکبر وہ پار لگ گیا سبحان اللہ یعنی عمل بولنے پر بولنا جائے ہے صرف بولنا وہ عمل پر غالب آ جاتا ہے کہ بولتا جاتا ہے عمل کم ہے تو ایسے شخص کی پذیرہ ہی نہیں ہے پذیرہ اس کی ہے جس کا حال اس کے کال پر غالب آ جائے کہ جو بولتا کم ہے عمل زیادہ ہے ایسوں کی تعداد ہے مطلب ہے دعوت اسلامی میں تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں نظر آتے اتنے ہم جیسے نظر آتے ہیں آپ کس قسم کی تقریب میں جاتے ہیں میں کسی آخری کون سی تقریب میں گئے تھے تقریب کا تو تقریب وہ دعوت نہیں اس طرح کا ہے ہی نہیں مطلب میں تقریباً عموماً ہماری دعوتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں جس کو واقعی جس کو گیدرنگ کہتے ہیں دعوت کہتے ہیں لوگ جمع ہو گئے تو ایسا جب بھی کہیں جانا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں نائنٹی نائن پرسینٹ کہوں گا کہ میں امیر سنو کے ساتھ ہی جانا ہوا ہے اس کے علاوہ نہیں جاتا میں پاکستان کے باہر الگ ہوتا وہ بھی تقریبات نہیں ہوتی یعنی مجھے شادی کی دعوت میں گئے تو برسوں گزر گئے معاشرے سے کاٹا ہوا کاٹا ہوا نہیں ہے میں تو معاشرے کے ساتھ ہی چل رہا ہوں لیکن معاشرے نے معاشرے نے خود کو ہمارے معاشرے کی اکثریت نے خود کو ہماری اچھی تہذیب اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے کاٹا ہوا ہے ان کو بولو نا مجھے کیوں کہہ رہے ہو کون سی ایسی ت... ہیں ان, ان کو کہیں ت... مجھے کیوں کہہ رہے ہو آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں دنیا سے کٹے ہوئے تم تم دنیا میں رہ کر اخلاقیات سے کردار سے اسلامی اقدار سے کٹے ہوئے ہو تم خود کو مذمت کے دائرے میں لو ہمیں کیوں لے رہے تو چار دن کی شادی ہوتی ہے اس قسم کی تقریبات ہوتی ہے چار دن اگر ہلّا گلا کر لیا تو بکیا پوری زندگی پڑی ہے پورا مہینہ پڑا پورا ہفتہ پڑا تو کری رہے ہیں دین کے دن ب... بھی ہے دنیا بھی ہے ساتھ چار ساس دن تو ب... بڑی بات کر دی آپ نے آپ کی تو ہمت ہے یہاں چار سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے نام فرمانے کرتا ہوں تو اس کی بھی کوئی اجازت دی جائے گی میں رجوع پھر شادی, شادی کے ٹائم سنت کے ساتھ ہی جاتے کون سی ایسی وجوہات ہے جن کی بنا پر آپ امیرل سنت کے ساتھ اکثر تقریبات میں جاتے ہیں اور آپ اکیلے جانا پسند نہیں فرماتے دیکھیے اگر طریقت کے عنوان پر بات کرو تو میری گھر میں بھی یہ بات کہی ہوئی ہے بلکہ مزاج ہے کہ میری کوئی خوشی ہے میرا کوئی غم میرے پیر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اللہ اگر مجھے مات کہیں خوشی کا موقع ہے تبھی مجھے میرا پیر چاہیے اگر میں غمزدہ ہوں نا اگر میں پریشان ہوں دکھی ہوں تبھی مجھے میرا پیر چاہیے تو یہ مطلب گھر میں بھی ہمارے ساتھ یہ گفتگو چلتی ہے جس کو نصیب نہیں وہ کیا کرے تمنا کرے سب جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عملی جامہ پہنانے کی سادت دی ہے اس نعمت میں ترقی کی آپ دعا کریں سبحان اللہ مرحبا ہے نا ایک اپنا نگران شورا کے گھر کا ایک واقعہ بہت سارے جی جب ہم دورے طالب علمی میں تھے تو آپ کے آستانے پر پیر صاحب کا ہوتا ہے یہ اصطلاح غلط بن جائے گی جی عموماً مشائق کا پیرانے نظام کا اور مطلب اس طرح کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ان کے آستانے ہوتے ہیں نارمل ہم جیسے اسلامی بھائیوں کے آستھانے نہیں ہوتے استلاغ بن جائے گی لائو ہے نا جی جی پھر یہ چلے گا کہ عمران کا آستھانا تو عمران حاضری ہوئی تھی تو سہری کا اہتمام تھا رات میں تھے وہاں پر تو دور طالب علمی کے اندر تو اس وقت دال اور چاول اور ایک دو ڈشیں تھیں تو میں اس وقت وہ چاولوں کے اوپر ڈال ڈال کے کھا رہا تھا تو امیر علیہ سنت بھی ساتھ ہی کرم فرما تھے تو مجھے پہلے تو توجہ دلائی کہ جب کھانا لمیٹیڈ ہو کم ہو تو عرف میں نہیں ہے کہ چاولوں کے اوپر دال ڈال کے کھائی جائے تو صاحب خانہ سے اجازت لینا چاہیے تو میں نے پھر عمیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اب تو میں ڈال چکا ہوں اجازت دے دیں آپ تو اپنائیت کا یہاں پر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمیرا علیہ سنت نے پھر فرمایا کہ صاحب خانہ تو حاجی عمران اب ان سے پوچھ لیں ان کا گھر ہے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں اس کی تو مسکراتے ہوئے نا میرے لیے سنت نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت نگرانی شورا نے یہ جملہ کا اپنا شیر کہا تھا کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا کھانا بھی تمہارا بھی ہے کی مہمان تو آپ ہی لوگ تھے نا جی اور آپ کی دعوت باپا نے رکھی تھی یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ کس کی چھت استعمال کر لیتے ہیں وہ اس کے گھر آ گئے دعوت بھی ان کی ہوتی ہے سب کچھ ان کا ہوتا ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل تو یہ ہوتا ہے پیر صاحب کی مہربانی اور کچھ بھی نہیں ہے باقی رہی مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ پاپا نے یہ کلام یہ کہا ہو سکتا شاید کہیں سہو نہ ہو گیا ولہ واللہ والم اچھا مجھے کنفرم ہے کہ دال نہیں دال چاول جو ہے نا وہ چاول دال والے تھے نہیں خوش چاول بریانی تھی بریانی اچھا کچھ اور کچھ میں اس لیے اسلامک بھائی کو یہ وضاحت ضروری تھی عام چاول اور دال یہ ہے دال چاول تو باقاعدہ ڈش نہیں وہ دال چاول نہیں تھے بریانی تھی وہ ہماری اوکھائی کمیونٹی ہے میمنو میں اوکھائی کمیونٹی یہ ان کی کمیونٹی کی بھی خاص ڈش ہے ان کی دعوتوں میں دال چاول ہوتا ہوتے ہیں میں نے جو دال چاول گھر پہ کھایا نہیں اللہ کیا اور چیز محسوس کی جاتی ہے کہ ماشاء اللہ دعوت اسلامی معاشرے میں بہت اچھی تبدیلیاں لائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں شرعی امور کا خیال رکھنا پھر میں نے آپ سے اور امیلِ سنت سے اور مدنی چینل سے یہ بھی سیکھا کہ کم عمر میں اپنے بچوں یا بچیوں کی شادی جلدی شادی کر دیں تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کی یا بچیوں کی شادی ایک مناسب عمر میں ہو جانی چاہیے دیکھیں ہو ہی جانی چاہیے اور حالات بھی ایسے ہی ہیں بالکل شادی ہونی چاہیے جب شادی کی عمر ہو اور واجبی رشتہ اگر مل جائے اور آپ کو ایک اطمینان خاطر ہو کسی حد تک کہ آپ کے بچے گھر سنبھال لیں گے جو بھی ایک گھر نان نفقا اور گھر گھرستی گھریلو معاملات ذمہ داری نبھانے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی حد تک آپ کی کیلکولیشن ہی ہوگی بنتا ہی نہیں بنتا سنبھال سکتے ہیں نہیں سنبھال سکتے انڈرسٹینڈنگ ہوتی نہیں ہوتی یہ تو ڈیفینےٹلی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے انویسٹمنٹ لگانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اب کاروبار کی سب جائے گا تو لیکن یہ کیلکولیشن ہوتی ہے تو کر دینی چاہیے کوئی اس میں ہرش تو نہیں ہے امیر سنت نے بھی اپنے بچوں کے لیے کیا ہے میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے آلموسٹ یہی چیز کی ہے اور تو اسے کر دینی چاہیے حالات ایسے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے نا بہتر نکاح کرو کہ تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہے اور جو آدھے جو کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کون شامل کر لیں جی جی بالکل السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ محمد عامر اختاری بات کر رہا ہوں حاجی عمران اطاری سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک مجھے تقریب میں یعنی شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ تقریبا کھانے میں کئی قسم کے جو ہے وہ ایٹم ہیں اور لوگ جو ہے بہت ہی کم لوگ ہیں کھانا جو ہے بہت ہی زیادہ ہے تو اس تقریب جب ختم ہوئی نکاح وغیرہ پڑھا لیا میں تو واپس آ گیا دوسرے تیسرے دن میرے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا آپ نے اتنا ماشاء کھانے کا اہتمام کیا تھا بندے تو بالکل بھی نہیں تھے تو اس بھائی نے میرے کو بتایا میں اسے سن کر حیرت ہی کہ میں نے تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کا کھانا بنایا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے کا کھانا بنایا اور میرے اندازے وہ بھائی بتاتے ہیں کہ میرے اندازے سے تقریباً ڈھائی لاکھ کا کھانا جو ہے نا وہ خراب ہوا تو آج ہی میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح جو یہ کھانا ضائع ہوا پیسہ ضائع ہوا اگر یہی پیسہ اگر کسی غریب بچے کی شادی میں دے دیتے، کسی غریب بچے کی شادی کروا دیتے تو کس طرح ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ کیا بیان کرنا ہوئے یہ, مجھے لینے دیکھے, یہ تو لوگوں کو شادی اور غریبوں کی بچوں کی شادی اس وقت یاد آئیں گی جب آپ میلاز شریف کا چراغا کریں گے جب آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں گے جھنڈے لگائیں گے چراغا کریں گے روشنی کریں گے گیارہویں شریف کی نیاس کریں گے اس ٹائم پر ان عقلمند کہلانے والوں کو غریب بچوں کی یتیم بچوں کی شادیاں یاد آئیں گی اپنی دعوتوں میں لاکھوں کروڑ روپئے یا لوگ لاکھوں کروڑ روپئے خرچ کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے والے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کہ ان کو بھی کوئی سمجھائے تو یہ ایک ٹاپک الگ ہے ٹھیک ہے اور بالکل چراغاں پر اور ملا د صلی اللہ تعالی وسلم پر بزرگا نے دین کے آراس پر بزرگوں کے دین کو عرس پر ان کی نیاز پر اللہ توفیق دے تو اپنا رسک اپنے پاک کمائی خرچ کرنی چاہیے اور شریعت کے مطابق یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے رہی بات دو, دو باتیں کہ کھانا زیادہ تھا لوگ کم تھے ہو سکتا ہے تقریب میں لوگ آئے نہ ہو پہلی بات بارشوں کا موسم ہو اس کی وجہ سے سردی زیادہ ہو اس کی وجہ سے تو کھانا بچ جانا یہ اس کو اس یہ نہیں کہیں گے اچھا کھانا خراب ہو گیا یہ آپ کہنا چاہ رہے یا کھانا بچ گیا آپ نے کہا کھانا خراب ہو گیا تو کھانا خراب ہوا تو اس میں دعوت کرنے والے کا قصور یا جو کھانا لے کر آیا تھا جیسے بنوایا تھا اس کا کسور ہے کسی کا بھی قصور نہیں ہے کہ چیز بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ بے احتیاطی یا بے توجہ کی وجہ سے خراب ہو آپ دودھ گھر میں کئی دفعہ لائیں گے دودھ لا کر گھر میں رکھتے ہیں اور دودھ خراب ہو جاتا ہے کون کون گھر والے ایسا جو اوپر اپنا دودھ گھر میں خراب ہونے دے گا تو ہاں بے توجہی کی وجہ سے بے درکاری کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہوتی ہیں کہ فریج میں رکھنی تھی باہر رکھ دی اور اس طرح چیزیں ہو گئی تو وہ دیکھیں جہاں بھی تزیح مال پایا جائے گا مال ضائع کرنا پایا جائے گا وہ اشراف ہے اور یہ اشراف حرام ہے یہ گناہ گار ہوگا یہ تاریخ یاد رکھیے گا جہاں تجزیح مال مال ضائع کرنا پایا جائے گا جو اس کو مال کا حکم ہو کہ وہ مال کہلاتا ہو اور تو یہ تجزیہ مال جو ہوگا اس کے مطلب یہ وہ اسراف ہے جس پر حرام کا حکم لگے گا گناہگار گار ہوگا تو یہ چیزیں ہیں اور لوگ اب کوئی اگر مثال کے طور پر اپنے جائز حلال طریقے پر دس نشے کرتا ہے اور مہمانوں کو دس نشے کھلاتا ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی امور نہیں ہونے دیتا تو بنیادی طور پر اس کا یہ عمل ناجائز تو نہیں نا نہ کہیں گے آپ ایک اخلاقی طور پر ہم ہمارے جس طرح غربت ہے پریشانی ہے دکھ ہیں تکلیفیں ہیں تو ایک ترغیب ہونا اور ایک احساس دلانا کہ بھائی آپ اپنی اس اخراجات میں سے غریبوں کا بھلا کر دیں تو یہ معاشرہ بہتر کرنے کے لیے اور معاشرے میں موجود غریب و پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا یہ ایک ہم ان کو ایک حل دے رہے ہیں اگر یہ کرے تو بہت خوبصورت اور بہت مدینہ مدینہ لیکن اگر کوئی کسی بھی غیر شرع امور کو سے بچتے ہوئے اگر دس ڈشے مہمانوں کو کھلاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور وہاں بھی اگر اسی کو اچھی نیت بن جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بات چیزوں میں اس کو کیسے آپ گرست کریں گے کیا پتہ وہ کوئی ثباب کما کر چلا جائے تو ہر جگہ پر دیکھیں بہت سمپل اصول عرض کر دیتا ہوں میرے حاضرین کے لیے بھی اور میرے ناظرین کے لیے بھی جس کام کی شریعت مذمت نہیں کرتی اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے یہ یاد رکھیے گا شریعت نے جس کام کو برا نہیں کہا شریعت نے جس کام کی مذمت نہیں کی شریعت نے جس کام کے لیے ہمیں مطلب کہ کوئی اس نہیں کا نہیں کہا تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول اجزب اجر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہم تک دین ہمیں دین دیا اور علماء کرامہ بزرگ نے دین نے جو ہم تک دین پہنچایا ہم اس دین کو اسی دین کے ساتھ رکھیں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایسی ملا وجہ ملاوٹ نہ کریں جس کا تعلق صرف میز ایک اپنی خیالات اور تصورات سے ہو ماشاءاللہ اللہ دے دے پچھلے دنوں کے بعد دیکھیں میں یہ جو سوچ بنتی ہے مدنی مذاکرات اللہ تعالیٰ میں دیکھنا نصیب فرمائے آپ کو یاد ہوگا یہ کل نہیں پچھلے مدن مداح میں میں نے خود ہی دولے کے لباس پر میں نے کلام شروع کیا تھا باپا دلہا یوں لباس پہنتا ہے یہ لباس پہنتا ہے سمجھتا ہے کہ میرے کو باپا نے مجھے ڈائریکٹ کہا تھا برائے راست کہا یار عمران دولے کو معاف کر دو یار تم اگر پہنتا ہے تو کیا مسئلہ اگر صحیح اگر ایک جائز لباس پہن لیتا ہے اور ایک نمایاں لباس پہنتا ہے کوٹی چڑھا لیتا ہے یہ پہن لیتا ہے تو یار تم کر دے دو نا کیوں بول رہے ان کو کر رہے ہیں بیٹا پینو پہنو کوئی عرض نہیں جائز ہو اور سنت کے مطابق پہنو تو مدینہ مدینہ یوں کر کے شرعی لباس پہنو تو ایک غسہ دیکھیں دین میں وسعت جہاں ہے وہاں رکھیں صحیح اگر آپ نہیں رکھیں گے تو لوگ مطلب کہ دین سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے مدنی ماحول سے دور ہو جائیں گے ماشاءاللہ اللہ آپ نے وضاحت تو کر دی لیکن میں چاہ تھوڑی سی یہ وضاحت مزید ہو جائے کہ بعض, بعض اوقات ہوتا یہ کہ شرعی حکم اخلاقی تقاضے اور پھر احتیاط کے پہلو جو ہوتے ہیں ان تینوں ہی چیزوں کو ایک جس میں اور ایک ہی انداز کو بیان کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ جو عام سننے والا ہوتا ہے یا جو کسی بھی انداز سے جس تک بات پہنچ رہی ہے وہ اس میں سے شرعی حکم کو الگ نہیں کر پاتا اخلاقی تقاضوں کو الگ نہیں کر پاتا اور جو ایک ہماری احتیاط کا پہلو اگر ہم کوئی بیان کر رہے ہیں تو اس کو الگ نہیں کر پاتا تو کیا ان کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے دیکھیے اور مشائق جو رہنما ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں مگر ہم اس خوف سے کہ یار بتائیں گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا فتح ہو رضویہ شریف ایک جزیہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک طبیب یا حکیم یا کوئی ایسا ماہر سکتا جس نے سوال میں اعلیت امام علیہ سنت سے اس طرح کی کوئی بات کی کہ یہ فلاں فلاں فارمولہ ہے اگر میں یہ بتا دیتا ہوں تو لوگ اس کا اسی طرح غلط استعمال کر سکتے ہیں تو اعلیت امام علیہ سنت فرمایا وہ حدیث پک نکل کے خیرو ناس ہی میں انفارناس بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفا پہنچائے, پہنچائے, پہنچائے اب وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کی دید پر ہے وہ اس کے اوپر ہے تمہیں تو مطلب کہ نفع پہنچانے کا کام کرو نا اس طرح خلاصہ فتح عرض شریف کا میں عرض کر رہا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی داد بتاتے ہیں عرض کی نا کہ اگر وہ جی ہر حلال اور جائز طریقے سے اور جس جہاں شریعت جب شریعت ہی نہیں کرتی کسی تقریب کی تو آخر کیا اگر مطلب میں میں نے میلاد کا اجتماع کیا بس ضروری تو نہیں کہ وہ شادی ایک میلاد کا اجتماع کیا ہے اور ملاد کے اجتماع میں میں نے بارہ ڈشیں رکھی ہے بارہویں والے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت کے خوشی میں میں نے بارہ ڈشیں رکھی ہیں بارہ ڈشوں کو میں نے کھلایا ہے میں اسراط سے بچاؤں فضول سے بچاؤں اور مطلب کے تقریب کو بھی میں نے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر طرح سے میں چیزوں سے بچاؤں اور تو کیا اس میں ہے نہ حقوق عامہ کا وہاں مسئلہ آنے دیا ہے نہ کسی اور حقوق العباد کی طلاق کیوں وہاں پر ہم نے نقصان ہونے دیا ہے تو میرا مشورہ یہ کہ معتدیل بیلنس کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو شاید فائدہ ہوگا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج تقریبات ہر گھر میں ہوتی ہے اکثر و نہیں کہتے ہیں خوشی کے اندر سب کچھ چلتا ہے حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے اس طرح کے نا ان کا کہا دیکھیے یہ کلام ہی درست نہیں ہے کہ سب چلتا ہے اس کا چلاؤ بند کر دو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے باقی کچھ بھی نہیں چلتا اکبر جو اس حکم کے ساتھ چلتا ہے اس کا چلنا مرحبہ جو اس حکم کے خلاف چلتا ہے اس کا رک جانا ہی بہتر ہے اور رکنا ہی ضروری ہے تو جو بھی ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے مطابق ہی کرنا چاہیے اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے میرے تمام ناظرین سے عرض کرتا ہوں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں شریعت متحرہ اسلام و دین کے خلاف کام ہوگا آپ وہاں مت جائیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رک جائیے کیسا ہی وہ قریبی ساتھی ہے قریبی عزیز ہے اب مت جائیے اور اگر بال آپ گئے اسی شیورٹی کے ساتھ کہ یار وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ گئے اور خدا نہ خاصا وہاں ایسا کچھ کام شروع ہو گیا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی مہربانی کیجیے وہاں سے واپس آ جائیے اللہ نے ہمت دی ہے تو کہتے ہوئے آ جائیے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی فرمانی ہو رہی ہو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا یہ کہتے ہوئے آ جائیے تاکہ ان کو غلط کرنے والوں کی کو بھی کوئی مطلب کہ ان کو بھی کوئی تعزیہ نہ پڑنا چاہیے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یار ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو مطلب کہہ دیتے آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم تو حق بات کہہ رہے ہیں حق تو بولو نا بھائی کہ ملوڑ کے اس کی نافرمانی کر رہے ہو اس لیے میں جا رہا ہوں یہاں سے اب یہ بولنا بھی تو اس کا مفید ہوگا نا جس کی بات میں کچھ وزن میں کوئی اہمیت اگر کوئی شخص کہے گا آپ جیسے کہ فرق پڑے گا میری کیا میں کہیں جاؤں میں کہتا ہوں چھوٹا بچہ کہہ دے گا فرق پڑے گا یہ ہے یعنی اپنے عمران بھائی مذمت ہے نا بچہ بھی کرے نا آپ فیل کرو گے بچہ بھی کرے گا فیل کرو گے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف کوئی بولنے والا ہونا چاہیے ان مطلب کہ ان ان جرت والے یہ جورت بھی کیا ہے مطلب کہ یہ جو بے باکول کے جو لوگ ہیں نا ان کو کوئی بولنے والا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے مرد کلندر ہمارے معاشرے میں عطا فرمائے میں لڑنا الجھنا جھارنا ڈانٹنا میں اس کا نہیں کہہ رہا وہ بڑا مطلب کہ سافٹلی وہاں سے چلا جائے اور اللہ کرے کہ مطلب وہ کہتا ہوا جائے کہ وہ میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا اللہ اور اس کے فر نہیں ہو رہی ہو اللہ آپ کو بچنے کی توفیق دے تو میں جا رہا ہوں اب وہ نہیں روکتا نہ روکے رکتا ہے اور کہتا ہے نہیں اب رکے میں بند کر دیتا ہوں ایسا جاندار شاندار وزن دار کردار کے حوالے سے نہ کہ بدن کے حوالے سے اگر آدمی ہے تو بالکل مطلب کہ اس کو یہ کام متوا کر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں اگر آپ بند کرتے تو رک جائے اس کی تو باہر شریعت میں پذیر کی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پر ہے ہر آدمی کی تو نہیں نہ چلتی مگر وہ بول تو سکتا اس کی زبان تو چلتی ہے اتنی دیر بیٹھ کے یہ بر بر بر بر کر رہا تھا اب جاتے جاتے دو جملے بول دینا یار کہ بھائی یہاں مطلب بے پردگی میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں موسیقی بجریے میں نہیں بیٹھ سکتا یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فلاں فلاں نافرمانی ہو رہی ہے میں اسی دعوت میں نہیں بیٹھ سکتا ہے آپ بولنا شروع کرے فرق دو سو چار سو بندوں میں ایک اسلام بھائی نے دو نے بول دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے ایک لفافہ خالی نکلتا تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے یار خالی لفافہ کیسے نکل سارے لفافے بھرے ہوئے تھے ایک لفافہ خالی نکلا یاد رہتا ہے یار دو سو لفافے کھولو ایک خالی نکلا یا اس کے اندر پرچی نکلی دریف کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو مثال دیتا ہوں میں آپ کو آبزرویشن کو ماسٹر کیا ہوا ہے آپ نے میں آزروشن میں ماسٹر کیا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو آپ ایسی جب بات کروں تو آبزرویشن ایسی لاتے کہ بندہ کچھ بولی نہ پائے آگے باقی میں لفافہ خالی نکلتا تو ایسا ہوتا ہے آپ کو ہے کہ ہمیں بولنے کا بھی میرے کو موقع ملنا چاہیے نہیں ملا نہیں کب تک میں بھی اور آپ بولتے رہیں گے آپ کسی ایسا سلائی بھائی کو جانتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا ہو اور اس کا پازیٹو ریزلٹ آیا ہاں جانتا ہوں میں نے آپ کو ارض کیا نا کرنے والے لوگ ہونے چاہیے ذہن بنا لینا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں اس, میں اس لوجک کو ہی نہیں مانتا ہوں میرا اپنا مزاج ہے میں اس لوجک کو ہی نہیں مانتا ہوں ایک کام جو محال نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا ہونا محال ہے ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا غیر فتری ہے ایسی چیز ہے ہی نہیں ابھی دو تین مہینے پہلے ایک شادی میں شرکت تھی ایک ہال کے اندر اس ہال میں تو اپنا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت ہی مطلب ناطے وغیرہ چل رہی تھی اور اپنا بے پردغیر وغیرہ نہیں تھی اس کے برابر ہال کے اندر جو وہ دوسری شادی تھی کسی اور کی وہاں پر گانے بج رہے تھے تو اب یہ جو ہال کے اسلامی بھائی تھے کہنے لگے یار ہم تو یہاں پر آئے ہیں اور آواز بہت زیادہ آ رہی ہے برابر میں ہی تھا تو جن کی شادی تھی انہوں نے کہا چلے ہم جا کر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ مہربانی کریں برابر والے اگر مان کر یہ گانا بجانا بند کر دیں تو ہماری تقریب بھی اچھی ہو جائے گی. آنے والے ان کو نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ وہ دو چار خاندان کے جو بڑے تھے ہمارے بائی با, با, ماما اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ تھے وہ برابر والے ہال میں گئے اور ان سے اس نے اخلاق کے ساتھ بات کی ان, انہیں سمجھایا کہ دیکھیں آپ کی تقریبیں ہماری بھی ہیں کچھ مہربانی کریں تو زیادہ نہیں کچھ وقت کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا بند کر دیا تھا گانا بجانا اور بعد میں پتہ لگا بعد میں پھر وہ جاری ہوا یا نہیں پتہ نہیں بڑھا جب تک ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اسلامی بھائی تب تک میں نے یہ دیکھا کہ وہ نہیں احسن احسن تھا میں اپنے عمران بھائی میں اپنے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں برائی و خرابی دیکھ رہے ہیں خدا را یہ سوچ بند کر دیں اس سوچنا بند کر دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بہتری نہیں آ سکتی یہ سوچنا بند کر دیں مہربانی کریں اور آپ بہتری لانے کوشش کریں اگر اگر جس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ بہتر نہ بھی ہونا آپ کو اخلاص اور آپ کی نیت اچھی آپ کا نامۂ امال بہتر ہو جائے گا بہتری آئی بھائی کسی جگہ نہیں ہے میرے نامائے عمل میں تو بہتری آئی کہ یہ بہتری کافی نہیں ہے یہ بھی تو ایک بہتری ہے یار کہ میرے نامہ عمل بہتر ہو گیا اور میں نے ایسا کام کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جس سے رضا نصیب ہوتی ہے محدین اذان دینا تھوڑی بند کر دیتا اگر کوئی نماز پڑھ نہ ہے تو اس کا کام ہے اذان دینا وہ اذان دیتا ہے حیا الفلاح حیا الفلاح اب کانوں میں آواز جاتی ہے لوگ محزن کی آواز سن کر جب مسیح کی طرف نہیں آتے تو ضرورت تو نہیں نا کہ آپ کی آواز سن وہ مان بھی جائیں گے عزرت موسا کلیم اللہ نبی جینس السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ تیرا بندہ تیرا جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کی دعوت ہے برائی سے منع کرے تیری بارگاہ پر اس کا کیا اجر ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرمت موسا میں اسے ہر کلیمے پر ایک سال عبادت کا فواب دیتا ہوں اور جہنم کی سزا دینے اس سے جہنم کی سزا دینے مجھے حیا آتی ہے تو آپ غور کریں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی چینل کے آشکا نے رسول مہربانی کریں خدارہ آپ برائی کو دیکھ کر یا تو روکیں اس کو سمجھائیں اور آپ کا آپ کو بالکل ایسے بے بسی لگتی ہے کہ نہ سمجھیں گے نہ مانیں گے ایک زن آپ کا اس بار غالب ہے بلکہ سمجھاؤں گا مناؤں گا تو لڑائی ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا تو جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں نیکی کی دعوت نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا امرو و نہیں من کر اس کے بھی احکام ہیں اس کے بھی آداب ہیں تو پھر کم از کم اتنا کریں اگر آپ فیملی کے ساتھ بھی ہے نا سب کو لے کر موو ہو جائیں چلے جائیں وہاں سے کوئی کہے تو بتا دے کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا یہاں یہ تقریب میں اللہ اور نا فرمانی ہو رہی ہے اگر ایسا لوگوں نے کرنا شروع کر دیا میرے رب کی رحمت شامل حال رہی جب تماشائی ختم ہو جائیں گے نا تماشا بھی کم ہو جائے گا تماشائیوں کو چاہیے کہ تماشا نہ دیکھیں آپ تماشا دیکھنا بند کر دیں یہ تماشا دکھانے والوں کو بھی عبرت ہوگی کہ کچھ نہیں ہو یار کچھ نہیں ہو اب کوئی فنکشن ہو رہا ہے کوئی جائے ہی نہیں وہ کچھ کو دکھانے کے لیے ناچے گا بھائی کرسیوں کو دکھانے کے لیے ناچے گا یار کسیاں تو ہے نا بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں ہے hmm. نہیں نہیں ایسا ایسا اتنا سب ہو جائے گا کوئی دیکھنے نہیں آیا کم لوگ آتے ہیں تب بھی مذمت ہوتی, ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی یار آج ہول خالی کھا لیتا لوگ آئے نہیں تھے وہ جمع کفیر ہو تو اتنا بڑا ہی, چل ہو جاتا ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ گلوکار اداکار کو بھی شاید مستی چڑھتی ہوگی تو یار اتنے سارے لوگ آ گئے تو تھوڑے لوگ کم ہو تب بھی آدمی مطلب کہ وہ مدینہ مدینہ مست مست لیتے, مزید السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگی اتار عبد القیوم اختاری خیر سے عرض کر رہا ہوں حاجی عمران صاحب لوگ آپ کو دعوت دیتے ہوں گے شادی میں آنے کی لیکن دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے جانا بھی سنت ہے کھانا اور نہ کھانے کا اختیار ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ آپ 99 نائن ایئر سے دعوت میں نہیں گئے وزاد فرمائیں دیکھیں ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے دعوت ولیمہ قبول کرنا اس کی دعوت قبول کرنا یہ سنت موقع ہے اور کھائے یا نہ کھائے سے اختیار ہے لیکن یہ سب عذر جب ہوں تو وہاں پر حکام تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہمارے بعد ایسے عذر ہیں اس میں حفاظتی امور کا عذر سر فہرست ہے یہ بھی ہیں اور بعض ایسی مصروفیات بھی بعد اوقات ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا دعوت مجھے آتی ہے اور ظاہر ہر دعوت قبول نہیں کی جاتی تو دعوت آتی ہیں اور کئی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں جان رہا ہوتا ہوں جنہیں نہیں جانتے ہو تو ان کی بھی دعوتیں آئی جاتی ہیں میں نہیں جان رہا ہوتا وہ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن کی دعوت آتی ہیں انہیں بعض اوقات فون کر کے مبارکباد دے دیتا ہوں یہ سب کچھ کر دیتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے لیکن جا نہیں سکتے نہ جانا ایک ایسا ہمارا عذر ہے کہ الحمدللہ اس کے لیے کوئی ہماری شری گرفت نہیں ہو سکتی اخلاقی بھی گرفت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو نہیں جاتے اچھا حضور یہ آپ چلے جاتے تو نہیں ہیں بلاتے تو ہوں گے کسی کو اب جیسے امیر سنت کے شہزادوں کی بھی ولیمے کی بات ہوئی آپ بھی صاحب اولاد ہیں آپ کی بھی نے بھی جیسے بغداد آپ کے شہزادے ہیں ان کا آپ نے ولیمہ کیا شادی کی تو کسی کو بلایا ہوگا پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ولیمہ کیسا کیا اور پھر کس کس کو چلے کس کو بلائے گی نہ بتائیں بلایا ہوگا تو کیا انداز تھا تو اس پہ بھی روشنی سیکھنے کو امید ہے یہاں سے بھی بہت کچھ ولیمہ ہمارے بچوں کی بھی خواہش تھی ہمارا okay, ولیمہ میرے سنت کریں گے سبحان اب تو کہہ رہا میرے سنت تو ملک سے بات شپ لے گئے تھے تو میں نے بغداد رضا کا جو ولیمہ کیا وہ ولیمہ میں میں نے اراکین شورا کو کوشش کی کہ ان کو دعوت دوں اور اسی طرح کی کوئی ایک دو تنظیمی طور پر جو ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو اگر ہمیں بھی نہیں بلا ہمیں بھی نہیں بلایا تو ایسا کم سے کم ہو اور کچھ ارحام جو رشتہ دار جو قریب کے تھے بعض ایسے بھی لے لیے تھے اور بڑے شہزادے جو ہیں آج عبید رضا تاری المدنی ان کے گھر میں میں نے ولیمہ رکھی تھی اچھا میں ہاں نہیں کوئی حال کوئی نہیں, نہیں, نہیں کوئی ہال گراؤنڈ ولیمہ رکھی تھی ماشاءاللہ تھوڑی دیر ناتخانی ہوئی بڑا رقت بھرا ماحول تھا اور خوب اس کے رسول جب جب جب میں رونا نصیب اور رونے والوں کو اور اس کے بعد खाना खाए लोगों ने और चले गए और क्या था वाली में हो गया था लोगों को याद होगा कि जब बच्ची की निकाह हुआ शादी हुई थी तब एक ही एक ही डिश थी अच्छा सिर्फ एक ही खाना था और एक मीठा था बस मुझे जो याद पड़ता दूसरी चीज नहीं थी अफोर्ड तो कर सकते ना اللہ تعالیٰ کی کرور رحمت ہے افورڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ایک ذہن تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا اور بھی بولتے ہوئے بھی نہیں تھی جو میں نے ارض کی کہ مجھے بازو نے سمجھا میں نے کہا کوئی ایک تو ہوگا جو اپنے ایک ڈش پر کھانا کر لے گا یار کوئی ایک تو ہوگا نہیں بالکل آئے اپنا حضور یہ مثال بنتی ہے جیسے امیر علیہ سنت سی کی اندازہ بلاث پھر بھی امیر سنت تو بہت مطلب اعلی ستے پر جا کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں میں تو ستے کے آلہ تو کیا ستے کی پہلی ذینے پر بھی نہیں ہوں مگر چونکہ وہ دیکھیے میں نے اپنا رول ماڈل باپا کو بنایا ہوا ہے آپ مجھے باپا سے کمپیر کریں گے تو مجھے بھی عمل ہی پائیں گے لیکن چونکہ آپ ایک معاشرے میں ہونے والے کاموں سے کمپیر کرتے ہیں تو آپ کو شخص سے تھوڑی نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر امیر سنت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمارے عمل کوئی مطلب وہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے وہ ان, کی ان کا دیکھنے کا کسی اور سطح سے ہے سلمان بھائی کالس بھی ہیں کسوٹی بھی ہیں ہیں کر لیتے بھی شامل ہوتی رہیں گے مد... انشاءاللہ شاء اللہ اچھا مدنی کسوٹی سبحان اللہ کیا خوش کی ہوتا ہے مدنی کسوٹی جب کا جب باری آتی ہے تو خوشی ہونا چاہیے سیگمنٹ تبدیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ آج ناظرین کے لیے بھی بڑا اچھا رہے گا اور ایسی ہوتی ہے جس میں سے مدنی پھول سوال میں سے اللہ اللہ اللہ چلے نہیں جی طریقہ کار بوئیے گیارہ سوالات ہیں آپ کے پچیس سیکنڈ ایک سوال کے اور بارہ میں تو جب گھڑی چلنی شروع ہو جائے گی ان اللہ سبحان اللہ گھڑی بھی ٹائم دے رہی ہے چلیں آپ کے پاس تو ٹائم ہے نا تو میں فائدہ اٹھا رہا टाइम ٹائم کا جی جی میرے پاس ٹائم ہے نا محسوس ہو رہا آج گھڑی ہم اپنی جلا رہے نہیں پی سی آر والے بتا دیں روز بھائی کو صحیح جی جاندار سے جاندار جاندار سوال ہے آپ کا سبحان اللہ سوال بھی آپ نے کے لیے اڑا دیئے ہے آپ بولے جاندار نہیں ہے تو کیسے بولے اچھا اگر جاندار ہے تو پھر بھی ہے جس جاندار بھی ہے اور شاندار بھی ہے اور اگر آپ جاندار سمجھا اگر آپ کی زیرو ہے تو زیرو نہیں ہے اچھا زیرو نہیں ہے یہ کیا جاندار نہیں ہے جاندار نہیں ہے اسی معنی میں ہے یہ ویسے یہ ایک سوال کئی سوالات شاندار کے ساتھ جاندار ملا تو پھر ہے پھر ہے شاندار اور جاندار اللہ اللہ اللہ لیکن زیرو آپ کتنے سے سوال لے کر آتے ہیں آپ ہم نے اتنا سوچا کیسے چلے گا ہم جب مجھے مشرقی بند ہو گئی ہے گڑی چلائے کچھ نہیں کہا پہلے ہی اتنا خطرناک جو سوال آیا ہو گیا مطلب بہت اچھا بہت مضبوط پوری کریں پھر ہم آپ کو اگلی باتیں بتاتے ہیں چنان جی گڑی چلائیں کہنا چاہتے ہیں کہ گھر جاندار ہے لیکن جب تک بات چل رہی ہو گھڑی نہیں چلائیں گے آپ نہیں آپ آپ ختم کر رہے ہیں جی چن جی گھڑی چلائیں اللہ اکبر دوسرا سوال دوسرا سوال اچھا مطلب نہیں ہے مطلب بدن جس کو جیسے انسان ہوتا ہے اس شے کو دیکھیں جی ہم نے ایک بازے جب نہیں آپ روک لیں گھڑی دو سیکنڈ ہم دو سیکنڈ میں یہ بعد میں ابام ہماری ہی میں آ جانا ہے ہم نے بازے الفاظ میں کہا ہے کہ جاندار نہیں ہے چلیں جی آگے جی دوسرا سوال شے کو اللہ کے کسی نبی سے نسبت ہے لا لا اس میں نسبتوں کا تذکرہ بہت ہے سلمان یہ کھوٹے تک پہنچا دیں گے اچھا براہ راست نسبت نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت سوچیے کسوٹی رکھتے ہیں لیکن جو ہے نا وہ اللہ کے کسی ولی سے نسبت ہے اس کا نا. چار چھا سوال گھڑی چل رہی ہے سبحان اللہ دس سیکنڈ واقعی <تصف> وہ شے عرب دنیا میں عرب دنیا میں بھی ہے پانچ پانچواں سوال میں بالکل ہے ساری دنیا میں ہے ہاں کہاں نہیں ہے کہاں نہیں چھ سیکنڈ باقی جن اللہ کے ولی سے اس شے کو نسبت ہے وہ ظاہری حیا سے متفق ہے پہنچ رہے ہیں میں ابھی ظاہری حیات سے متأثر نہیں پتا نہیں کہ آپ کا جو سوال ہے نا وہ دل کی دھڑکنیں تیز تیز کر دیتا ہے اچھا چھوٹی پوری کریکشن میں آپ کو پانچے سوال پر اپنے بتاؤں گا میں دل میں کیا سوچ رہا تھا چھٹا سوال گھڑی چل رہی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی گھڑی والوں کی سات چھ سیکنڈ باقی جس ولی سے اس شے کو نسبت حاصل ہے ہمارے ہاں ان کا کثرت تسکرا ہوتا ہے کا تو تسکر نہیں کا بھی ہوتا ہے کسرت سے تذکرہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوتا کسرت یاد رکھیے گا ہم جی یاد ہے جی یاد ہے بالکل یاد ہے سارے بزرگ ہیں سب کا ہی غلط تو نہیں نا کثرت سے ہی ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی صحیح ہے صحیح تذکرہ ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں دس اللہ اعلیٰ حضرت سے کوئی نسبت ہے اس سے سلمان بھائی نعم اعلی حضرت سے نسبت آٹھواں سوال آٹھ سوال بگ جاری ہے اعلی حضرت کی تحریر ہے اعلی حضرت کی تحریر ہے سوچ کے جواب دیجئے گا سلمان بھائی نعم, نعم نعم چلے ٹھیک ہے نام نئے سوال کا وقت جاری ہے کیا آپ کہاں سے سوال لے آتے ہیں آپ تحریر ہے ہمارے بیانات میں اس تحریر کا اکثر تذکرہ ہوتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے نہیں ہوتا نعم ہوتا ٹھیک ہے اب جواب جنہیں جو سیدھا دیں وہ نام ہی آنا نام ٹھیک ہے دسویں سوال کا وقت جاری میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے اس تحریر کا جی جی آلات رکھیے جی کتنے سوالات ہو گئے اچھا ترجمہ مطلب قرآن کریم سے اس تحریر کو نسبت ہے لا ترجمہ کنزو نماز نہیں اب آخری بس جواب دیں رہے ہیں سوال ہے گیارہواں سوال باقی ہے اچھا <coughs> بارہویں پہ جواب دیں گے جی تحریر آل حضرت کی ہے تحریر ہے جی ہاں اور اس کا ہمارے تذکرہ بھی ہے پہنچ تو گئے اب تحریر کون سی ہے یہ نہیں سمجھ نہیں آ ایمان شریف آپ نے منع کر دیا نا جی اور دو سیکنڈ ہمارے شریعت آزاد کی نہیں ہے ہو چکا تھا ٹائم تو پورا ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا جی سوال اشہار سے ٹائم تو ختم ہو گیا کیا کریں لے لیں لے لیں جواب لے لیں گے اب نام ہی بتا دیں اشعار سے اس کا تعلق ہے ہاں بالکل اس کا حتیہ بخشی سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں جواب درست ہے جی ایسی بات ہے پانچویں سوال پہ جب آپ نے یہ پوچھا نا کہ وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں یا اس کے جواب میں مجھے یہ پتہ یہ تھا کہ اس سے مراد آپ وسائل بخشیش سوچ رہے ہیں امیر اسنت کی ذات ہوگی تو وسائل بخش ہوگی اور اگر ظاہر سے منتخب اگر کہیں گے لا تو نگران شرح ڈائریکٹ ادھر چلے جائیں گے جہنا نا وہ پر اگر نام کہیں گے تو امیر اسنت کی ذات کنفرم جائے وہ ہو جائے گی بہت یہاں پہ یہ بھی عرض کروں سلمان میں ہمارا جو مدنی مشورہ ہوا تھا جس میں ہم نے مدنی کسوٹی کے لیے ہدائی کی بخشش کو منتخب کیا تھا تو اس میں جب ہماری آپس میں گفتگو ہوئی تھی کیونکہ آپ سے کسوٹی کرنی ہوتی ہے تو پہلے ہم آپس میں کسوٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ نگرانی شورہ کیا کیا سوال کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا تو ذہن یہ تھا کہ چھٹے ساتویں میں سوال پہ جا کے آپ کا یہ سوال آئے گا کہ وہ جاندار ہیں کہ نہیں اور یہاں آپ نے جو سوال اللہ کیا سوچیے ذرا یہ تو بتائے آپ ہمارے استاد صاحب <تصف> مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بعض اوقات استاد ایک چیز پڑھا رہا ہوتا ہے نا جی تو اس سے کئی دفعہ پڑھائی بھی ہوتی ہے مگر اس عبارت میں اس سے ایک نئی چیز ملتی ہے یہ اس کے طالبہ کرام کی برکت ہوتی ہے اور بعض اوقات طالب علم ایک بات کئی دفعہ پڑھی بھی ہوتی ہے مگر اس بار اس کے اندر سے اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے یہ اس کے استاذ کی برکت ہوتی ہے تو جواب کہاں ہے ہمارا یہ جواب ہے اس سمے ہم تھوڑی موٹیاں کر لینا تو انشاءاللہ وقت لگے گا پتلی ہو جائے گی جی بھی موٹی نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ سلامت رکھے اس کو کو مزید شامل کر لیتے ہیں جی یہ جو آپ نے بیان جی میں محمد کریم رزاد تاریخ اٹک سے کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہم نے آپ کو محبت مرشد میں وارقہ پایا ہم دور رہتے ہیں اپنے دنیاوی کا, کام کاج میں مشغول رہتے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ وہ مدنی نسخے وہ طریقے ارشاد فرما دیں کہ جس سے محبت مرشد ہر گھڑی دل میں ٹھاٹے مارتی رہے جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کی محبت مرشد کو سلامت کو دوا عطا فرمائے اور اس کا کوئی حصہ ہم جیسے پاپیوں کو بھی مل جائے اللہ مجھے بھی محبت مرشد میں ایسا گھر جیسا میرے بارے میں اس نے رکھتے ہیں مجھے اسے بہتر بنائے اس کے مرشد محبت مرشید یادے مرشید تصور مرشید کے لیے بہت بنیادی بات ارض کر رہا ہوں وہ ہے ادائے مرشید کو اختیار کرنا شو شو میں یہ اتنی ظاہری صورت عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے اتنی آزمائش نہیں رہی ہے. اور یہ یہ خود اس قدر مشکل نہیں ہے کیونکہ میڈیا نے اس کو آسان کر دیا ایک نے دیکھا ہی نہیں ہے نا اس کے لیے ایک واقعی مشکل کام ہوتا ہے کہ کیسا کرتے ہیں کیسے کر وہ کسی کو دیکھتے کر مرشد کی نقلیں کرے گا لیکن مدنی چینل کی حوالے سے امیر سنت لاکھوں کروڑوں گھروں میں پہنچ کر آپ کے بہت سارے انداز سامنے ہیں تو تصور کریں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ اداؤں کو ادا کریں گے نا کھانے کے پینے کے چلنے کے اور بہت ساری چیزوں کو تو انشاءاللہ یاد آئے گی پھر اس سے محبت بڑھتی ہے دل اس طرح مائل لیتا ہے یعنی ایک چیز بار بار بار بار ایک چیز طرح مائل رہے گا نا ذکر کرتے رہیں گے تو اٹومیٹیکلی ایک محبت ایک پیار عشق اس کی طرح بڑھتا ہے اور مزہ آتا ہے پھر جینے کا بھی ایک اپنا لطف آتا ہے سبحان اللہ جی وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میرا نام خدیجہ مہیا اتاریہ ہے میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں لبئی میں حاضر ہوں سلسلہ مجھے بہت پسند ہے میں کب سے انتظار کر رہی تھی اب آئے گا اب آئے گا لبئی میں حاضر ہوں آج ہماری چھٹی ہے ورنہ میں روز جب وہاں پہ چار ہے تب آتی ہوں اس لیے میں دیکھ نہیں پاتی ہوں آج میری چھٹی ہے میں دیکھ پا رہی ہوں ماشاءاللہ ما اللہ مدری اللہ منی ختیجہ تاریا آپ کی آواز ست مرحبا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے آمین آمین آمین آمین مزید کال بھی دے دیجیے اور پھر مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ ٹیکس کی صورت میں بھی سوالات ہیں ہمارے پاس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مدینہ پارک سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کا یہ جو چینل ہے مدنی چینل الحمد یہ میں نے اپنی شاپ پہ ٹی وی کا ارینج کیا ہے ماشاءاللہ اللہ تقریباً سارے سلسلے ہی الحمدللہ للہ جتنا بھی ہفت المکان ہو سکتا ہے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں لبایک سے ماشاء ماشاءاللہ ابھی جو ابھی جاری وہ ساری ہے اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کی ٹیم میں جو ماشاء علماء کرام آتے ہیں ان کی اجازت کر کے ماشاء ان سے مسائل سی کہ الحمد دل کو خوشی ہوتی جلد آپ کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے بہت بہت شکریہ جب جب موقع ملے اجازت ملے رسالت میں حاضر ہونے کی یاد رہے تو ہمارا سلام عرض کیجئے گا اور شفاعت کا سوال بھی کیجئے گا مدری انتیجائے مزید کون سلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سمیا طاریہ ہے میں کو سے بات کر رہی ہوں پیارے نگرانی شورا اللہ آپ کو سلامت نہ دے بچے بچائے اور ہمیں بھی جزاک خیرہ ماشاء اللہ یہ ہمارے ٹیکس کی صورت میں بھی سوالات ہیں تحری جی تحریری پیغامات, جی تحری پیغامات ہیں علی حسن بھائی ہمارے مرکز <تصفح> الاولیاء لاہور سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نگران شورہ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی دعوت اسلامی میں ہے ایک میرے معموزات بھائی ہیں حجی اشفاق اتاری وہ بھی مدری ماحول سے کہہ سکتے ہیں وابستہ ہی ہیں کافی ٹائم ہوا اور باقی یوں مدنی ہولیے کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے ایسے خاص مطلب میرے بچے ہیں جو اپنی اپنی اپنی میرے, تو گھر تو میرے گھر میں بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدری ماحول آپ کو مل جائے گا باقی کوئی ایسا خاص نہیں میرے بڑے بھائی ہیں وہ مطلب یوں مدنی ہولیے میں نہیں ہے لیکن دعوت اسلامی سے ہیں جو دعوت اسلامی والا ہوتا ہے وہ تو آپ ہی بیان کرتے نا کہ اس کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں ویسے تو ہے نا دیکھیے یوں ایک ہوتے ہیں کہ سنت کے مرید تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں ایک تعداد ہے ہماری کہ یہ امیر سنت کے مریدوں میں شامل ہے ماشاء اللہ اللہ کا شکر یہ بھی ایک مدنی التجا ہے تمام دعوت اسلامی سے وابر اسلامی بھائیوں سے اور امیر سنت کے خاص مریدین سے کہ اپنے سمیت اپنے گھر والوں کو اور خاندان والوں کو امیل سنت کا موری ضرور بنا دیں سبحان اللہ اللہ. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پیر کی بڑی برکتیں ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا گھر بار یہ بھی خوشیوں کا اور آفیت و سلامتی کا اللہ نجات تو گہوارہ بنے گا پھر ایک فائنل یہ نا کہ مطلب ہم جب گوشت پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے امیل سنت کے موری بن جائیں گے تو جہاں ہم گوشت پا کے گلاموں میں اٹھنے کی تمنا کرتے تو ہمارا پورا کنبا خاندان بچے سب گوشت پا کے قیامت کے روز ان بزرگوں کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ نے چاہا تو سماندلہ اچھی تمنا رکھنی چاہیے دو ٹیکسٹ میسج ایک ساتھ عرض کرتا ہوں پھر ان کا جواب بھی آپ کے فرمائیے گا پہلا سوال یہ ہے کہ نگانے شورہ سے سوال یہ ہے کہ جن اسلامی بہنوں کی شادی ماڈرن گھروں میں ہو جاتی ہے تو اب ان اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ ان کو مخلوط تقریبات میں لے جانا چاہیں یا پردہ چھوڑنے کو کہیں تو کیا کریں اور دوسرا یہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے نگرانی شورا کی بارگاہ میں ارض ہے کہ ایک طرف مہندی پر اسلامی بہنیں گھر میں محفل کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف باہر ناچ ہو رہا ہوتا ہے آپ اس بارے میں کیا مدنی پلوشاد فرماتے ہیں دیکھیے اگر کوئی ایسی اسلامی بہن بچاری مظلوم ہے میں تو اس کو مظلوم کہوں گا کہ جس کا جس کی شادی ماڈرن گھرانے میں ہو جاتی ہے جو سنتوں کے بھرے مدنی ماحول سے دور ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی تکلیف میں آ جاتی ہوگی کیونکہ وہ جن چیزوں سے بالکل دور ہو گئی جو چیز کو پسند ہی نہیں ہے وہ اب اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیے گی اس میں ان کے ماں باپ سے میری ہاتھ جوڑ کے بدل دی جائے کہ اگر آپ کی بیٹی مدنی ماحول سے وابستہ ہے تو اس کے لیے رشتہ بھی مدنی ماحول والا ہی ڈھونڈے اور نیک رشتہ ڈھونڈیں سنتوں بھرا رشتہ ڈھونڈیں ہر کسی کے لیے خالی مدنی ماحول میں ہے یا نہیں ہے رشتے ہونے ہی اس طرح کے چاہیے اگر اب ایک بےچاری وہ تو مدنی ماحول میں ہے تو اس کو تو وہ آپ ایک ایسی جگہ بھیجیں پھنس جائے گی وہ کیا کرے گی پھر اللہ نہ کرے وہ صبر نہیں کر سکے گی تو وہ گھر ٹوٹنے کے اندیش ہوں گے البتہ ایسی اسلامی بہن کو چاہیے کہ صبر کرے اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کو یاد کرے اور ضبط و صبر سے کام لے اور زبان پر شکوا اور اس طرح کے شکایت وغیرہ نہ لائے دعا کرے اپنے رب کے حضور اور چاہے سسرال ہو یا شوہر ہو جو بھی اللہ کی نافرمانی کی آپ کو طرف کھینچے گا تو آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ اول ہے تو کسی کی اطاعت بھی ایسی نہیں آپ لازم کی جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے اسی اسلام بھنوں کی مشکل آسان اچھا یہی معاملہ نا اسلام بھائیوں کا بھی ہے مدنی ماحول میں ہوتا ہے اور بچاری کے گلے پڑ جاتی ہے ماڈرن لڑکی اللہ, اللہ اللہ اللہ اس کے بعد جو اس کو سنتوں بھرے مدنی بلیے کو اختیار رکھنے میں اپنانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے مدنی کاموں میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتی وہ لینگویج اس کی کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہی وہ اسے پسند نہیں وہ پسند نہیں ہے وہ مطلب کہ وہ روک رہا ہوتا ہے لڑائی ہو رہی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ سمجھو اس کی غیرت کے جنازے نکلنے کی وہ حالات میں ہو جاتا ہے اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اسی آزمائشی سے بچائے یہاں ایک مدنی پھول اور بھی از کر دوارے مدنی چرک کے ناظرین کے امی نے سنت سے یہ بات میں نے سیکھی ہے محض لڑکا مدنی ماحول کا ہے نا یہ بھی اتنا اتنا کافی نہیں ہے گھر مدنی ماحول والا ہونا چاہیے یعنی باپ مدری ماحول میں ہے اور آپ نے کہا کہ یار تمہارے بیٹے تھے شادی اور بیٹا مدنی ماحول میں نہیں ہے تب بھی بیٹی تکلیف میں آ جائے گی اچھا بیٹا مدنی ماحول میں لیکن اس کا گھر مدنی ماحول میں نہیں ہے تب بھی وہ چونکہ بیٹے کے ساتھ کتنا رہے گی وہ زیادہ تر تو پیچھے رہے گی وہ وہاں تکلیف میں آ جائے گی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا گھرانہ مدنی ماحول میں ہونا چاہیے رہی بات انڈرسٹینڈنگ uh, ہونے نہ ہونے کی تو مدری ماحول والا گھرانہ ہو یا نہ ہو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو ہوئی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو تیرے حق میں کیا وہ اس تو صبر کر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے اگر بہو تھوڑی سی آپ کے مزاج سے ہٹ کر آئی ہے اگر بہو کی مزاج سے ہٹ کر سسر ملا ہے نبھائے شوہر مزاج کے مطابق نہیں ملا تو بھی نبھانا ہے اگر شوہر کو مزاج کے مطابق بھی, بھی نہیں ملی تب بھی ہے نبا کر ہی ہوتا ہے اور لوگ ذہن بنانے سے ہوتا ہے آپ کا ضبط آپ کا صبر آپ کی ہمت آپ کا حوصلہ آپ کی خوش اخلاقی یہ انشاءاللہ تبدیلی لائے گی آپ کا لڑنا جھگڑنا تبدیلی نہیں لے سکتا آپ کا منہ پھلانا آپ کا اس طرح کے عمل کرنا تبدیلی گھر میں نہیں لا سکتا تبدیلی یاد رکھیے گا اچھے اخلاق سے آتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے تھے آپ کے اخلاق کریمہ کا صدقہ تھا حبیب کچھ اللہ تعالیٰ تاثرات ہیں اللہ ہمارے اللہ پاس اللہ ویڈیو کی صورت میں وہ دکھاتے ہیں. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. جی. میرا نام ہومیر انور علی ہے عمران بھائی جو ہے وہ ہمارے نیبر تھے ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا ہمارے اس ساتھ میں سیٹ اپ میں اور عمران بھائی کو جو ہے ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے عمران بھائی کا جو ہے وہ ایٹیوڈ بہت اچھا تھا مزاج ان کا بہت اچھا سافٹ اسپوکن تھے کافی ہیلپ فل تھے اور کسی چیز میں کسی معاملات میں انٹرپشن وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور بڑے بھائیوں کی طرح ہمیشہ انہوں نے ٹریٹ کیا ہمیں جب میں عمران بھائی کو جانتا تھا اس زمانے میں عمران بھائی کلین شیو ہوتے تھے پین شرٹ وغیرہ پہننا اور اب جب میں عمران بھائی کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو بہت ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اب ماشاء سے جو ہے وہ ریلیجن کی طرف کافی ڈائیورٹ ہو گئے ہیں اور بہتر طریقے سے اور کافی اچھی گائیڈنس بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو دیکھا ہے جب بھی اور جب ہم لوگ آلموسٹ تقریباً دس سال یا 11 سال سے جو نا عمران بھائی کو جانتے تھے میں عمران بھائی سے یہی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں عمران بھائی کو جانتا ہوں جب جس عمران بھائی کو میں جانتا تھا اور آج کے عمران بھائی کے اندر جو کیوں کہ آبویسلی کافی واضح فرق نظر آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کمپیریزن مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کو کیسا فیل کرتے ہیں اور آج کے دور کا کیسا فیل کرتے ہیں اور آپ کو کیسا فردر آپ کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں مطلب کس طریقے سے کو جنریشن وغیرہ لگتی ہے میرا نام سرور ہے ہمارے گھر کے ساتھ عمران بھائی کا گھر ہوتا تھا بالکل اور عمران بھائی صاحب ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے اور میں ان کو سن نائنٹی سے پہلے کا جانتا ہوں جن کا اس وقت شپنگ کا شپنگ سروسز میں ان کا کام ہوتا تھا رمضان میں جو بیٹھتے نا احتقاف میں تو میں نے کبھی بھی اس طرح کسی بندے کو آج تک نہیں دیکھا جن کی ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مجھے آج تک نہیں بھولتی ایسا فیل ہوا تھا جیسے کسی نے بلب لگائے ہوئے ہیں میری والدہ بھی یہی کہتی کہ عمران کو آپ نے دیکھا کتنا اس کے چہرے پہ نور سے مچے یہ کراٹے سینٹر میں جاتے تھے ہم لوگ تو مین کے ساتھ جاتا تھا کبھی کبھار بھائی سے میرا ایک سوال ہے کہ وہ ہمارے پاس اب باتیں کیوں نہیں اب تو بالکل وہ اس کو صرف اسکرین پہ ہی دیکھتے ہیں اگر سیکورٹی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ ہم کو بلا لیں ماحول سے پہلے حاجی عمران صاحب کو ہم نے بالکل جو نا ایسا دیکھا ہے جیسے کہ جو ہے وہ تبدیل کرتے رہنا اگر بالکل نوجوانی کی بات کی جائے تو حاجی صاحب جس طرح دینی معاملے میں ذوق اور شوق رکھتے تھے ہر کام میں بڑھ چڑھنے کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جو ان کا جذبہ تھا وہی ان کی دنیا داری میں بھی شروع میں تھا جیسے کہ جھوٹے کراٹے سیکھنا ٹائی سینٹر جانا اچھا کرکٹ کے اندر میچ کھیلنے کے لیے اپنے علاقے میں بھی میچ کھیلنا کبھی ککی گراؤنڈ میں چلے جانا ٹی ویوں پہ جا کر جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا ٹورنامنٹ میں حصہ لینا تو ہر دنیاوی معاملات میں بھی اتنا جنون تھا لیکن جب دینی ماحول میں آئے تو ماشاءاللہ اللہ جنون کے حد تک اور ذوق اور شوق ان کا ہم نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے باقی رائے یہ کہ ہینڈسم ہینڈسم کے ساتھ ماحول کے اندر ہم نے جو ڈریسنگ دیکھی کہ وائٹ کپڑے سفید کپڑے کاٹن کے ساتھ اور امامہ شریف جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے کہ کہاں سے کون سا اچھا کاٹن کا اماما آیا ہے وہ پہننا بہترین قسم کی چادر نیلن کی چادر ہونی چاہیے لچکدار چادر ہو عمران بھائی سے جو ہے وہ ایک میرا سوال ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اب تو ان کی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہیں کیوں نہ ہمیں بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ تمام پرانے دوست احباب کو بلا کر جو ایک اپنی رفاقت دی جائے تاکہ پرانی یادیں بھی تازہ ہوں اور دین کے حوالے سے جو ہے وہ کام بھی بڑھ پائیں کیسا فیل کر رہا ہوں بہت عرصے کے بعد مجھے امیر بھائی اور سرور بھائی کی زیارت ہوئی ہے اگر ابھی اب مدنی چینل پر ہوں تو مجھے ذاتی طور پر ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور ہمارا ان سے یہ ہمارے پڑوسی تھے میں ان کا پڑوسی تھا بالکل دیوار ملی ہوئی تھی ان کا مطلب کونے میں ان کا فلیٹ تھا ان کے ساتھ ہمارا ہی فلیٹ تھا اور یہ دونوں بھائی بہت رسپیکٹبل دونوں بھائی بات کرنے میں ملنے میں ان کا انداز مزاج اخلاق نو no ڈاؤٹ مجھے یاد ہے میں اگر ارتقاب کر کر باہر آیا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جن لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور مجھے مبارکباد دی اور میری بہت زبردست حوصلہ افزائی کی نا ان میں یہ دونوں بھائی شامل ہیں عمر اور سرور یہ دونوں بھائی ان کے والد صاحب انور علی یہ ہمارے مطلب کہ والد صاحب کے بھی تعلقات ہیں ہمارے کچھ فیملی ٹرمز تھے ایسے تھے تو آ, یہ کہ ابھی کی جو زندگی ہے وہ یقیناً بہت اچھی ہے یوں سمجھئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دھوکے کی زندگی سے مکمل باہر آ گیا ہوں لیکن پہچان ہو گئی ہے کہ دھوکے کی زندگی کیا ہے اور سچی زندگی کیا ہے ہماری وہ جو زندگی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن رکھا سنتوں سے دور رکھا وہ زندگی دھوکے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک وقت آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہے نا پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا اب تو عمریں بڑی ہوگی میرا خیال ہے ان دونوں بھائی عمریں عمر بھائی کی عمر شاید میرے سے تھوڑی چھوٹی ہوگی ہو سکتا ہے وہ لیکن جن کے بڑے بھائی ہیں ان کی عمر مجھ سے شاید بڑی ہوگی مجھے ایسا ہے تو یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مذہبی ماحول کو اختیار کرنا ہی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنا نہ فرمائے اس میں لذت ہے یہ جو راستہ ہے نا اس میں لذت ہے مزہ ہے ذوق ہے سرور ہے ایک اچھی امید ہے اچھی توقعات ہیں اللہ قبول فرما لے تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی آئیے اور رہی بات عبدالرشید بھائی تھے تیسرے نمبر پر یہ ہمارے علاقے کے ذیلی نگران بھی رہے اب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ تنظیمی بدنی کام یا مصروفیت ہو تو دونوں کی طرف سے یہ تھا کہ ملاقات, ملاقات تو میری اپنی نیت ہے اگر میرے علاقے کے اسلامی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ میں نے ذہن بنایا ہوا ہے میری خود خواہش ہے کیونکہ میں اسی علاقے میں دعوت اسلامی مجھے ملی ہے جس علاقے سے آپ تینوں اسلامی بھائی تھے اس دن بھائی جان تھے وہ بھی ہمارے علاقے کے تھے تو اسی علاقے سے مجھے دعوت اسلامی میں میں آیا ہوں اور مجھے اس علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی زبدستہادت نصیب ہوئی ہے میں یہاں کا ذیلی نگران رہا ہوں میں یہاں کا وہلا ذمہ دار کہتے ہیں میں تو اللہ کا سطح پر تو وہ مدنی قافلے سفر کرانے کی میری ذمہ داری تھی ان دنوں میں تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں بڑی یادیں گلزر حبی مسجد اولین مدنی مرکز ہوئی ہیں تو یہ اچھا یاد آیا آج ہی میں نے وہ پیغام میں نے مجھے ملا ہمارے کرم فرما اور میرے تو بہت ہی زیادہ کرم فرما میں کہوں گا عزرت علامہ مولانا صاحبزادہ کوکم نورانی صاحب مدہ ضل ان کی تحریر مجھے ملی کہ میرے چچا محترم الحاج صوفی محمد لطیف صاحب نقش بندی کہتے ہیں کچھ لمحے قبل اور میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اِن لاہ و ان لہرا تو میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں ان کے چاچا کے انتقال ان, کو ان کے چاچا کو گری کے رحمت فرمائے اور ان کو او آگے کے منزل آسان فرمائے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر رکھے آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں اور آپ سمیت دیگر جو لوائقی ہیں ان سے بھی میں تازیت کرتا ہوں تو یہ سب میرا <تصفح> پرانا ماحول مدنی وہ محلہ ہے میرا تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کہ ہم جمع ہوں گے اب کب ہوں گے بس دعا کریں کہ اللہ راستہ بنا دے جمع ہو تو میں تو ابھی سے دعوت دیتا ہوں جن جن کو دعوت پہنچے ہم اسلامی بہن کو کہوں گا بھائی جمع کر کے لے کر آؤ میں آ نہیں سکوں گا میرا یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں میرے حفاظتی امور کے معاملات نے مجھے پابند کیا ہوا ہے تو ابھی انہوں نے کہا نا کہ آ نہیں سکتے تو بنا ہی جمع کر لیں تو بلانا تو نہیں جمع ہو جائیں گے تقریب تو ہے نا آج تو ہمارا موضوعی تقریب ہے میں نے کیا دعوت گلزار بھی مسجد کے اسلام بھائی آئے تھے لیکن اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا اب دوبارہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ میری نیت صرف صرف اصل میں یہ بھی تقاضا ہوتا ہے بعضوں کا یہ خصوصیت کا تقاضا ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں جرنل کروں گا تو بولیں گے یار کیا خاص کیا میری نیت یہ ہے کہ میرے جتنے مجھے اصل میں کہا گیا ہے جیسے یہ بھی دوسری تیسری بار مجھے مدنی چاہیے اس سے پہلے بھی مجھے میرے بعد دوستوں کے پیغامات ملے ہیں کہ یار عمران ملتا نہیں ہے بلاتا نہیں ہے تو یہ آپ آ میں گزرے آپ حیدان مدینہ میں آئے مطلب آنا اتنا مشکل نہیں ہے زیادہ مشکل نہیں ہے ہو جاتی ترکیب لیکن نیت ہے انشاءاللہ جو جو یاد کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو ایک ساتھ دعوت دینے کی میری نیت ہے انشاءاللہ ان سب کو دیکھا یہ دعوت آ رہی لب کے ذریعے سے تو میں شریک جو اسلامی اگر ان پہ بھی کچھ نظر کرم ہو جائے تو زیادہ زیادہ اچھی بات ہے آ, اب یہ ان کے جو سوالات تھے وہ اپنی جگہ آ, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سلمان جی بالکل دکھا رہے ہیں آپ کو کچھ اللہ کرم کرم سبحان اللہ کیا بات ہے جی آج تو جو لے کر آئے ہیں نا یہ سب آپ مجھے کمال در کمال الل کمال سمل کمال فل کمال یہ کون سی لوگ تین چار لوگ ہوتا ہے تعقیب مات تراکی کے لیے اور فا ہوتا ہے تعقیب مع وصل کے لیے یہ میں نے اس کو یوں کر کے لیا ہے اس کو کمال در کمال پھر کمال سما کمال فل کمال سبحان اللہ جی گھڑی گڑی بھی لگائیں گے وردہ یہی کمال در کمال کمال ہی کمال اچھا تو کیا ہے بیچ میں سبحان اللہ تو ہوگا اے ہے جی نہیں اے نہیں ہے جی نہیں ہے جی گھڑی بھی چل رہی ہے پچیس سیکنڈ میں تو آپ کو دو بتا دینے چاہیے سلمان ہاں جی ہاں دو حروف بتا دینے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ایس ایس ایس تو نہیں ہے اس میں نہیں نہیں یہ نہیں ایس نہیں آپ کو اشارہ دیتے کل نہ مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا تھا ٹو کے ساتھ ٹھیک ہے دو گلطیں بھی گنجائش باقی ایسی بات ہے بھی پانچ جا رہے ہیں تین دو نہیں نہیں نہیں ہے اس میں ہے جی نہیں این نہیں ہے این تو نہیں این بھی نہیں ہے ای بھی نہیں ہے اور ایس بھی نہیں ہے آگے جی لاہ یہ باقی میں یہ تھوڑا ہے مشکل سلمان ہے اسی بات ہے میں کب کہہ رہا ہوں مشکل نہیں اس کا تو تلست بھی مشکل زیرو ہاں لیکن ہے بہت انوکھا ہاں یہ بھی کہہ رہے منفرد ایس ہو گیا اے ہو گیا این بھی ہو گیا این بھی ہو گیا وہ بھی نہیں ہے ٹائم پورا ہو گیا ایم تو ہے اس ایک اور ایم آپ کہہ رہے ایک اور ایم ہے جی میں جو لفظ آ گیا ہے اس میں جیسے ایم آ ہے اچھا ایم جتنے ہوتے ہیں پھر وہی اتنے ہی آئے گا اچھا تو دوسرا لفظ نکالنا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ تعویذات میں بھی ہوتا ہے لفظ اچھا فضیلت بھی ہے اس کی لکھنے کی تاویزات میں جی واہ ٹی تو ہوگا اس میں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی ماحول سے اوستگی کے بعد امبیر سنبھال جو پہلا تابعیز لیا تھا گھر پہ آویزا کرنے کے لیے اس میں تھا واہ سبحان واہ آپ کو لگتا ہے گروپ کے کل میسجز نہیں سنے آپ نے اس لیے آپ یہ پوچھ رہے ہیں چلے جی گھڑی آگے جا رہی ہے हो गया ہو گیا اے ہو گیا این بی ہو گیا این ہو گیا نہیں ایس میں نہیں ایس ہو گیا میرے یہاں لکھنا چاہیے एम نہیں آپ ایس ایس بھی نہیں ہے ایم بی تو ایس ہو گیا این ہو گیا اے بھی ہو گیا ہاں جی یہ ہو گیا نا اچھا آر آر آر تو ہوگا ہے بالکل آر ہے آخر میں ہے درست سمت میں جا رہے ہیں لگائیں جی گھڑی لگائیں ہوں نا اخیب احباب اللہ تعالیٰ اللہ. یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ شاء جب پورا ہو جائے گا نا بہت درجہ رکھتی کیا بات؟ کیا بات؟ سبحان اللہ جی ٹائم ختم ہو گیا حضور جواب دے دیں غلطی کی گنجائش موجود ہے ہاں جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ایک غلطی چلے گی اب آپ جواب نہیں دیں گے تو یہ ٹائم کے اندر تو غلطی اپنے آپ یہ اس کے اندر دائرے میں آ جائے لگائے نہیں انہوں نے نہیں ہم آج وہ کر رہے ہیں نہیں جس کو تھوڑا مشکل ہے نا ہمیں خود فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا مشکل کر لیا تو تھوڑا ہینٹس بھی دے رہے ہیں آپ کو ٹائم بھی دے رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں دے رہے ہیں ہیں کتنے رہے آپ نے کیا دیا میں نے ایسا کیا تھا پہلا تو یہ مشکل ہے اس کا تلفظ بھی مشکل ہے پھر یہ منفرد ہے انوکھا ہے جو لفظ ہے اور یہ جو ہے قرآن میں بھی ہے اور یعنی اور تعویذات میں بھی لکھا جاتا ہے لفظ کے لفظ کے ساتھ نہیں اشارتن ہے اور جو ہے نا اس کا یہ جو لفظ ہے یہ تعویذات میں لکھا جاتا لکھا جاتا دونوں میں سے یعنی کاف کے لیے بول رہے ہیں کاف کے لیے موٹا جی ہاں سبحان امام رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں اس تصویر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ سابق جا رہے تھے غار کے اندر اس میں رستے پہ تھے تو مل قلب تو ایک کتا جو ہے وہ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا تو یہ اس کو فتح دو ہو یہ اس کو دور بگاتے تھے وہ واپس آ جاتا تھا فاح ال کا کئی دفعہ انہوں نے یہی کیا یہ دور بگاتے تھے وہ پھر آتا تھا اللہ سے زبان عطا فرمائی اور بول اٹھا اتنی احبو احباب اللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہیں میں بھی ان سے محبت کرنے والا اے اے تو یہ سبحان اللہ کیا ن نیا مرحلہ بھی ہے ایک پہلے سلمان بھائی میں کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ خیر کر کے سلمان تھوڑی اگر ہوں تو جی جا رہے بالکل بالکل السلام, السلام ورحمت و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال تھا کہ کیا نگرانی شرح کی شادی مدنی ماحول سے پہلے ہوئی اور کیا رشتہ داروں میں ہوئی یا باہر میں میری شادی مدنی ماحول میں آنے کے بعد میں نائنٹی ون میں مدنی ماحول میں آیا نائنٹی تھری میں میری شادی ہوئی شادی مدنی ماحول میں ہی ہوئی گھرانہ مدنی ماحول سے وابستہ تھا مگر جس کو ہم رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ قریبی رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوئی تھی کمیونٹی میں ہوئی ہے رشتے داری نہیں تھی ٹھیک ہے مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے جواب عنایت فرمائے جی ممکن تو ہے کیونکہ میرا سفر ہوتا بیرون ملک ہے شہر کے اندر یا ملک کے اندر سفر کرنے کی تنظیمی طور پر مجھے اجازت نہیں ہے حفاظتی امور کے پیش نظر تو میرا سفر تقریبا بیرون ملک ہوتا ہے تو اور اس کا جدول بناتی ہے مجلس بیرون ملک تو مجلس بیرون ملک سے اگر راتہ ہو جائے گا آپ کا اور میرے سفر کا جدول مل سکے گا اور ان کو اگر جہاں جہاں مناسب ہوگا تو وہ سفر ساتھ ہو بھی سکتا ہے جی مزید کون السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگ طور محمد شاہ رخ اتار فیصلہ اور نگرانی شرح کے بہت ہی پیارے مدنی فول نگرانی شرح کی بار میرا ایک ناقش مشورہ یہ تھا فیضان ماہا جو, جو رسالا بھی ڈاک کے ذریعے دیا جا رہا ہے میرا ناقص مشورہ یہ تھا کہ ڈیویزن سطح پر یا کابینہ سطح پر شہری سطح پر ایک اسلامی بھائی کو ذمہ دار بنا دیا جائے پھر وہ فیضان ماہ وہاں سے مکتبے سے ان کے پاس آئے ان کے ذریعے پھر تقسیم ہو تو میرا ناقص مشورہ تھا ہو جائے تو السلام وبرہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ رخ بھائی انشاءاللہ آپ کا مشورہ میں مدس خواص کرتا ہوں کہ مخت المدینہ تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں جو پریکٹیکل ہوگا وہ انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تقریبا ہمارا موضوع چلتا رہا ہے اگر اس سے متعلق کوئی کالس باقی ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے تاکہ اسلامی بھائیوں کو جواب مل سکے عامر باول مدینہ سے بات کر رہا ہوں میں نگران شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کی تقریبات جو ہے وہ جائز ہیں کس طرح کی تقریبات جو ہے وہ ناجائز ہیں اتنا مشکل نہیں ہے کہ مطلب بہت مو... میں بعد بات موٹی باتیں عرض کرتا ہوں مثاقتوں پر ہمارے یہاں تقریبات میں دعوتوں میں بے پردگی ہوتی ہے اور اس کو وہ نہ ہونی چاہیے اچھا کھانا ضائع ہوتا ہے صراف وہ نہیں ہونا چاہیے گانے باجے موسیقی نہیں ہونی چاہیے اور جو کھانا ہو وہ حلال و طیب ہونا چاہیے اس طرح کی چند یہ چند موٹی چیزیں ہیں ایسا انداز رکھیں پھر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس, جس میں نمازوں کا وقت آ اور نمازیں لوگ قضا کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ تو بات چیزیں بہت ضروری ہیں بات چیزوں کا خیال رکھیں کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں کچھ رعی ذمہ داریاں ہیں تو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی والا کام دعوت میں نہیں ہونا چاہیے جی وظیف السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فیض الرحمان کمر کمرہ سے لبیک سلسلہ میں حاضر ہوں میں جو موضوع ہے تقریبات جس طرح شادی بیا ایک تقریبات اسی طرح آج کل ایسا دور آ گیا ہے تیجا چالیسواں چہارم برسی کے موقع پر بھی ایسا لگتا ہے کوئی ایونٹ ہے کوئی تہوار کوئی تقریبات ہے جس میں دعوتیں عام کی جاتی ہے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کیا غریب کیا امیر سب اس میں آ کر کھاتے ہیں جبکہ جو اس کے حقدار ہے انہیں کو نہیں پوچھا جاتا اور اس طرح کے رسومات اپنائے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں تو آپ سے ارج ہے کہ آپ اس میں چند مدنی فل عنایت فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوئم تیجہ جس کو کہتے ہیں چالیسواں دسواں برسی اس طرح کی ایسال ثواب کا جو انداز اس کو ہونا چاہیے رہی بات اس میں ایسی چیزوں کا ہونا جو کہ غیر شرعی ہیں غیر اخلاقی بھی ہیں ان کو نکالا جائے اور یہ اسال ثواب کا ہے اس میں فقرہ مساکین غربا ان کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کے ذریعے یہ سیچ کریں تاکہ ان کا کھانا ہمارے لیے کاریہ سواب بھی بنے اور اس کا ثواب ہم اس سال بھی کر سکیں جی, جی آپ کے پیغامات بھی ہیں اچھا پہلے بول لے لی لیتے ہیں تاکہ بات انکلوڈ جائے ایک تو یہ کہ نگرانی شورہ سے مدد التجا ہے کہ وہ اپنی آواز میں کلام سنا دیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے اچھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مسلم دیوانوں کی قسمتیں بدلتے ہیں شادی اسلامی طریقے سے کس طریقے سے ہونی چاہیے اور بعض غمی خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں ہم اسلامی بہن کا سوال ہے کہ ہم پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن لوگ اس پر باتیں بناتے ہیں ہم کیا کریں باتیں بنانے دیں آپ عمل پر قائم رہیں انشاءاللہ ان کی سوچیں بدل جائیں گی سبحان اللہ اور رہی بات شادی کی جو تقریبات ہے وہ اسلام و دین کے مطابق ہو اس کے لیے بہت بنیادی بات ہے فریقین مذہبیوں مدنی ماحول کے ہوں سنو تو برا زین ہو تو انشاءاللہ تعالی تقریبات بھی کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ شریعت اور اسلام و دین کے مطابق ہوگی کچھ سلسلے اور بیانات بھی ہیں نگران شورا کے بھی ہیں اور امیر اہل سنت کی بھی ہیں اگر وہ دیکھ لیے جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تیار کر رہے ہیں ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ لے آئیں گے اس کو مارکیٹ میں کہ آپ کی دعوتوں شادیوں میں انشاءاللہ وہ وی سی ڈی آپ چلا سکیں گے اسکرین پر اور ایک وی سی ڈی تیار ہم آپ کو دیں گے جو آپ سفر میں بسوں میں گاڑیوں میں چلا سکیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی بہت سارے مدنی پھول ملیں گے اور ذہن بنے گا بہت پیارا سلسلہ بھی آنے والا ہے میرے مدنی مثالی گھرانے کے عنوان سے نام یہی ہمارا فائنل م... تل... نام یہی تھا نہیں اصل جی میں ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آفٹر میریڈ لائف شادی کے بعد کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں جی اور اس میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اللہ معاشرے کچھ بات تجربے کار لوگ ہوں گے کہ انسان کی زندگی کا بڑا چینج ہے اب اچھا چینج ہے یا اس کے لیے وہ چینج کیسا ثابت ہوتا تل... ہے وہ نا شادی کے بعد بدل گئے ہو ہاں تو بدل جاتا ہے آدمی اس کا مزاج انداز بھی بدل سکتا ہے ذمہ داری بدل جاتی ہے تو شادی کے بعد کی زندگی کو ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے جو گھر ہیں وہ سنتوں کے گہوارے اور امن کے گہوارے بنے تو اس پر انشاء اللہ ہمارا سلسلہ ابھی ڈسکس چل رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے مزید لائیو کرنا ہے ریکارڈیڈ کرنا ہے کافی اس میں کنفیوژنس ہیں اللہ خیر کرے گا ہے مطلب کہ کروڑوں جن میں یہ مسائل ہیں اس کی مختلف ڈائمینشن بھی ہوں گی اس میں یعنی اسلامی بھائیوں کی کالز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ, ساتھ بار اسلائی اگر, دو اگر دو کچھ دو کہنا چاہیں تو ان کے لیے بھی فورم ہوگا یہ ڈسکشن میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں ایک اسلامی بھائی کو باری باری ان کے اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ اسلامی بہنوں کی نمائندگی کرے صحیح کیسے کرے گا وہ دیکھیں وہ کر لیں گے مینج کر لیں کر لیں گے ان ٹھیک ہے ان کے <coughs> بھی ایشوز ہیں صحیح کچھ الفاظ ہیں ہمارے پاس ہم کہیں گے لفظ کہیں گے بتائیں گے آپ کو اور آپ کی فیلنگز آپ کے جذبات آپ کی کیفیات جو بھی ہیں اس کے حوالے سے ایک جملے میں مسئلہ ایک لفظ ایک جملہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ایک لفظ اور اس پر ایک ہی جملہ بس چلے جی میں کر لیتا ہوں میں کر لیتا ہوں سلمان میں نگرانی شرا فنائے مرشد بس کیا یہ فن میں نے بولا نگران نہیں انہوں نے ایک جملے میں بتا دیا جو بھی وہ سمجھتے ہیں اچھا کیا ہے یہ مطلب کیوں کر رہے ہیں آپ یہ پرپز اور یہ آپ کر کے دیکھ لیں نا پھر اس تو بات بھی کر لیتے پہلے کر لیتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے کے بعد ان کا نتیجہ جو ہے وہ دکھانا مقصود ہو آپ تینوں کریں میں تھوڑا دیکھتا ہوں ہم ہی تینوں تو کر رہے ہیں ہم تینوں ہی کر رہے ہیں میرے ساتھ نہ کریں پھر اس کی وہ شاید وہ فناہ آپ الگ سے کریں نا لکھا ہوا کیوں لاتے ہیں نہیں ہم اس کو ہماری پالیسی آپ کو پتا کہ آپ لکھ کے نہ رہے مسئلہ نہیں ہے ہم لکھ کے لے آئے تو اس میں زیادہ افیت رہتی ہے آسان ہے مزہ ہے سیکھنے کو بھی آئے گا کیا ہوگا سیکھنے کو بھی آئے گا دفاع کر لینا کیسے اچھا جو ایک میں نے آپ سے ارچ کی تھی وہ میں نے جواب دے دیا کراچی جی کراچی شہر مرشد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوچھا جائے اس سے متعلق کوئی چیز جملہ بولنے میں ابتدا کریں گے اچھا ابتدا میں نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی نہیں آپ مجھ سے سلمان کا نام لے میں مثال دے رہا ہوں سلمان مسکراتا چہرہ ٹھیک ہے شفکتیں الحمد للہ اللہ اللہ سلامت رکھے بڑوں کا سایہ سلامت رکھے جی زمزم شریف مبارک پانی سبحان اللہ شیرے خدا شیر خدا مولا علی اللہ اللہ بیت المقدس بلا اول سبحان اللہ حضر اصمت اتنی, اتنی جلدی نہیں ہے ہمیں اتنی جلدی نہیں کرتا ہوں تو کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے حضر عصمت حضر عصمت مصطفیٰ کا بوسا اللہ اللہ اللہ اللہ نسباق شریف مصطفیٰ کی پسند سبحان اللہ مرحبا اب میں کرتا ہوں جنت البقیق کاشت نصیب ہو جاتی اللہ اللہ عام ساری شریف کاشت پڑھنے کو مل جاتی سمجھنے کو مل جاتی مرکز ال کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی ہفتہ وار سننا تمہارا جتما کاشت پابندی نصیب ہوتی ابل تاخیر فاروق اعظم کاش ان کی سیرت کا خدکہ نصیب ہو جائے ان کا عدل نصیب یہ سیگمنٹ کاشت نہیں ہے لیکن چلے خوبصورتی آپ کو تو میرا جملہ میزبانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو یہ بنساری ربیع تعالیٰ کی مزا پہ حاضری دیے اچھا بغداد شریف جب آپ سنتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں میرے پیارے پیارے غوث پاک کو سن کیا تصور ان کا خیال آئے گا نا جی جلوس غوثیہ جلوس غوثیہ امیل سنت جی اور کفن کفن مردے کا کفن کفن کورا لٹھا بارہ مدنی کام بارہ مدنی کام اصلاح معاشرے کا پورا نظام معاشرے کا پورا اصلاح معاشرے کا نظام اب جی اس کا نتیجہ میں بتاتا ہوں آپ جی بتائیے آپ کو نہیں میں ناظرین کو بتاتے بڑوں <laughs> کو, <laughs> <laughs> کو تو نہیں <laughs> بتاتے نا جی بڑوں کو یہ میرے بدنی چل کے ناظرین یہ بات ہے اس میں کہ کوئی بھی لفظ ہو اس پر جو ہم اپنی رائے دے رہے ہیں اپنی آراہ دے رہے ہیں تو ایک تو وہ پازیٹو ہو دوسرا وہ شریعت مطالعہ کے دائرے میں ہو تیسرا وہ عشق مصطفیٰ کی آئینہ دار ہو اور تیسرا اس میں طریقہ کی جھلک بھی ہو تو یہ جتنے ایک میں نے آبزرو کیے ہیں نگران شروع سے جو ہم نے پوچھا اس پر الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیئے ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو لفظ ہو جو بات ہو جو سوچ ہو وہ پازیٹیو جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی کچھ کال شامل کریں گے مہروج بھائی جی جی بالکل کال کی طرف تو کہہ رہے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے نگرانی سے پوچھا مسواک تو کیا جواب آیا آکا کی پیاری آکا کی پیاری سن پسند تھی اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ پیلو کی لکڑی یا اس کا سائز بتایا جا سکتا لیکن آقا عالم صلی اللہ وسلم کا ذکر فرما کر آپ نے جو مسواک کا ذکر کیا ہے تو یہ ہے وہ سیکھنے کی بات کیا بات <سؤال> <سؤال> کہ الحمدللہ علیہ ثانی بحیثیت نگران شورا اور امیر علیہ سنت کے زیر تربیت ایک عرصے سے ہونے کی وجہ سے جو سوچ کا رخ ہے وہ آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم <سؤال> کی <سؤال> طرف <سؤال> وہ اسلام اور اسلام کی تائید کی طرف جا رہا ہے تو آپ کا یہ ذہن کتنے عرصے میں بنا ہے وقت لگائیں وقت جتنا بنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں है है جتنا بنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں مزید کتنا باقی ہے یہ اللہ جانتا ہے بہت باقی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یہ بنا بہت جو بنا ہے نا میں نے اپنے گھر میں بھی کہا ہوا ہے بچوں کو بھی کہا ہے کہ میری بات سوچے ایسی جو بہت لیٹ بنی مجھے اس پر افسوس ہے یعنی میں مدنی ماحول میں نائنٹی ون میں آیا ہوں اور مجھے اگر پروپرلی اگر میں کہوں کہ امیل سنت کے ساتھ رہنے کا جس کو آپ قرب کا نام دے دیں کسی حد تک قریب رہنے کا ان کی صحبت میں رہنے کا ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے کا اچھا خاصا ود گزارنے کا جب موقع تو یہ مجھے ملا ہے تقریباً انیس سو ننانوے اور دو ہزار میں اس کے علاوہ آنا جانا مدنی مشورہ ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا لیکن وہ بس بیٹھے اور نکل گئے جیسے تنظیم ذمہ داران آتے ہیں بیٹھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے کوئی مشورہ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں مگر ایک پراپرلی جس کو سیرت کے اندر جھانکنے کا جس کو آپ موقع سمجھے جی وہ نائنٹین نائنٹی نائن سے مجھے ملا انیس سے اس کے بعد میرے کئی ایسے معاملات ہوتے تھے جس کو میرے سنت جیسے کیونکہ یہ میرے سب کچھ ہے میرے گھر کے سب کچھ پریکٹیکلی سب کچھ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی بالکل جیسے گھر میں جاتے دادا نانا اور ایک باپ بندنی والد ہیں ایک گھر کا سربراہ ایک گھر کی اتارٹی ایسی ان کو ہمارے گھر میں یہ پوزیشن ان کی مطلب یہ ہیں ہمارے گھر میں کیونکہ آنا جانا رہا ہے رہنا رہا ہے تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بالکل ہماری روٹین میں تھی ہم شروع سے ایک میں ایک ماحول میں ڈھلا بڑا آدمی ہوں یعنی میرا ایک اپنا گھر ہے میرا اپنا گھرانہ رہا ہے میری ایک اپنی فیملی ہے اور ہمارا ایک انداز زندگی بالکل جیسے آپ سنتے رہتے ہیں اسلام بھائیوں سے بالکل انداز ایک بڑی آزاد خیالی پہننے میں کھانے میں پینے میں گھومنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ایون کہ سوچنے میں ایون کے کرنے میں اتنی آزادی کے ساتھ زندگی کا ایک بہت گزرا ہے نائنٹی ون تک کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد کا بھی یہ سارا تو اب وہ چیزیں جب ایک ایسے ایگزامنر کے سامنے آئیں جو بہت کلوز آئی سے ایگزامن کرنے لگے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے گئے کہ یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے اچھا وہ،, وہ،, وہ،, وہ نوٹس دلاتے تھے یہ اتنی اتنا وہ میرے گھر والے مگر میرے گھر والے مجھے دیکھ رہے ہوں گے میرے فیملی ممبرس مجھے دیکھ رہے ہوں گے خاندان دیکھ رہے ہو ان سب کو یہ انڈوز کریں گے کہ یار یہ جو بول رہا ہے نا یہ ہے تو ایک ایک چیز کو جیسے کہ وہ حالانکہ میں نائنٹی ون میں مدنی ماحول میں آیا ہوں اور میں نائنٹی نائن تقریباً آٹھ سال نو سال وقت گزارنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو سوچ جو ذہن میرا اس وقت بننا شروع ہوا وہ دو ہزار پانچ دو ہزار چھ میں پھر جب وہ معامل سنتیں حفاظتی امور کے حوالے سے توجہ دلائی شورا نے پابند کیا پھر ایک مجھے باپا کے ساتھ دیوار کے پیچھے محراب کے پیچھے جو وقت گزارنا پڑا اور وہیں اب تقریبا کئی, کئی اوقات وہیں گزرتے ہیں تو وہ جو رہا تو میں کہنے پر مجبور ہو گیا اور پاپا کو میں آس کرتا رہا ہوں کہ دعوت دیوار کے پیچھے کی جو دعوت اسلامی نے مہراب کے پیچھے دعوت اسلامی یہ اور ہے محراب کے آگے کی دعوت اسلامی اور ہے اور سے مراد یہ کہ جو جو پختگی جو سوچ اور جو ایک عمل کی جو ایک دنیا ہے نا یہ محراب کے پیچھے مجھے نظر آتی ہے تو وہاں جب میں وقت گزارنا شروع ہوا با... یعنی دو ہزار چھ اور دو ہزار سات کی بات کر رہا ہوں جی وقت گزارنا شروع ہوا با... مج... ایک حفاظتی امور کے میں حصار میں آیا دائرے کار میں آیا تو میری پر وہ جو دوڑنا بھاگنا تھا چلنا پھرنا تو وہ کم ہو گیا وہ منیمائز ہوتے ہوتے میں پہلے پیدانے مدینہ تک میں دود رہا پھر ایک عرصے تک میں پھر یہ تو ہو گیا تو یہ چیزیں جب سامنے آئی تو بہت ساری باتیں اب میں دن ایک شخص کے سامنے ہوں میرا بولنا ایک شخص کے سامنے ہے میرا گھر میرا خاندان ایک شخص کے سامنے ہے۔ اور وہ شخص باری نظر ہے تجربے کار ہے خوف خدا اور اس کے رسول کی چلتی پیٹی تصویر ہے اور محتاط کے دین انہیں کہا جائے گا اور وہ ایک معیار ہے ان کا تو وہ اس کے مطابق وہ میری میری اولاد کو سمجھاتے رہے مجھے بتاتے رہے تو یہ کرتے کرتے کرتے کرتے میں خود کہتا ہوں کہ میری سوچ بہت دیر میں ایڈمٹ کرتا ہوں آج جو میری سوچ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میری سوچ کا یہ اینڈ ہے میں اس, اس وقت اپنے آپ کو تفل مکتب پاتا ہوں ابھی تک تو یہ سمجھے کہ اسکول کی کوئی دنیا کی بات کروں تو ابھی میں اس کی کے جی نرسری کا ہی طالب علم ابھی تو سیکھنا شروع کیا ہے مگر سیکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ پچھلا کیوں غلط ہوا ابھی تو ابتدا ہے اس کی انتہا کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ کیجئے اور میں دیکھتا ہوں ان کو اور وہاں تک پہنچنا ان کی سوچوں تک پہنچنا اور ان کے اس مزاج اور کردار اور انداز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا دل کر رہا ہے جی مجھے میری یہاں پر ناکامی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں میں مایوس نہیں ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو کر لینے کی کوشش جاری رکھوں گا اور ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہ کہ میں کسی حد تک ان کی سوچ اور ان کے مزاج اور انداز کے مطابق اللہ نے چاہا تو میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جاؤں اچھا آپ نے امیرل سنت کے ساتھ خلوت میں وقت گزارا جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اطاط مرشد وفا مرشد عطا مرشد اور محبت مرشد یہ سارے تصورات ہیں کوئی ایک ایسی بات جو امیرل سنت نے آپ کے بارے میں فرمائی ہو اور آپ اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھتے ہیں. کوئی ایسے تاثرات ہیں ایسے کئی ہوتے ہیں کئیوں کے لیے شورا والوں کے لیے بھی میرے لیے بھی ہیں اور دیتے ہیں مطلب میرے لیے باعث نجات جس کو سمجھنا ہے نا میں آپ کو بتاؤں وہ, وہ ہے جو آپ کو بھی حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہے سبحان اللہ وہ ہے امیر سنت کی مریدی سبحان اللہ میں امیر سنت کی مریدی کو اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اپنے حسن زن کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس بات سے امید رکھتا ہوں کہ امیر سنت کا جو میں مرید ہوں ان ان کا مرید ہونا اللہ نے چاہ تو مجھے نجات دلا دے گا میں مجھے کیوں نہ امید ہو میں امیر سنت کا مرید ہوں میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں میں مولانا زیادین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں یہ میرے پیروں کا میرے پیروں کی ایک کا سلسلہ ہے میں میرا سلسلہ میرے گوسے پاک سے ملتا ہے رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ نیک میرے لیے میں اپنے گناہ گار مریدوں میں میں گوسے پاک کا مرید ہوں اور میں کیوں نہ اپنے لیے نجات کی امید رکھوں کہ اپنے اعمال کو کیا دیکھوں گا اعمال کیا ہے ہی نہیں میں امام اعظم کا مقلد ہوں میں امام اعظم کا بولا ہوں. مجھے الحمدللہ میرے امام اعظم سے بہت محبت ہے تو میں ان کا میں ان سے محبت کرتا ہوں مجھے مولا علی کرا مولا تعالی وجول کر سے بہت محبت ہے اہل بیس سے بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت. اگر میں بہت زیادہ بولوں تو شاید لوگ میرے بارے میں غلط اہمی میں مبتلا نہ ہو جائے اتنا اہل بیس سے الحمدللہ مجھے اس گھرانے سے امام حسن امام حسین بیبی فاطمہ ردی اللہ تعالیٰ عنا ہمارے گھر میں شروع سے ان کا ذکر ہے بی بی فاطمہ ردی اللہ عنہ کا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے میں نے ہوش سوال ہے تب سے میں ان کے نام سنتا ہوں میرے گھر کے اندر مولا علی کر اللہ تعالی وضہ الکریم اور پھر مطلب کہ خلف راشدین صدیق اکبر فاروق اعظم عمرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان, ان صحابہ کرام سے صحابہ کرام تھا محبت ہے عوارف المعارف میں شیخ شاہبودین الدین سور وردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے امام غزالی سے محبت ہے مجھے بشری حافظ سے محبت ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحم اللہ تعالیٰ ان کے ان کے تو اقوال ہیں جن کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے بشارت ہیں تو اس پر بھی اگر امید نہ رکھوں گا تو مطلب کس پر امید رکھوں گا امال کا مسئلہ ہے امال تو کیا تو وہ جو ہے نا شیخ صاحب الدین سوربدی رحمۃ اللہ تعالی نے حوارف المارف میں ایسا مدنی دیا ہے کہ تم جب نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہو ان کے اعمال کو پڑھتے ہو تو تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جیسا نہیں بن سکا تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جیسے نہیں بن سکے کوشش جاری رکھو لیکن نا امید نہ ہو ان سے محبت کرو کیونکہ آقا فرماتے تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو اللہ ایسے ایسے آکا کا ہوں بندہ رضا بول بالے سرکاروں کے عمل بالکل جاری رکھیں عمل جاری رکھیں عمل میں کوتاہی نہیں ہے جن سے محبتیں کرتے ہیں یہ با عمل لوگ تھے عمل جاری رکھیں نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ گناہ یہ ایمان کو برباد کر دینے والے ہیں اگر خدا ناستہ خدا نا کاستہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو اس کو یہ تعلق بھی ختم ہو گیا نا تعلق ہے ہی ایمان سے ایمان دل میں ہے آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو یہ عمل فائدے دیں گے نسبت فائدہ دیں گے ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی لاکھ ان کی محبتوں کی بات کرے تو اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے تو جب تک ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہاں ان کی محبتوں کی بات کرنے والے کے لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ان کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے پھر تو وہ نسبتوں سے فائدہ اٹھا بھی لے گا تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے دعا کرنا اور ایمان عمید. سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی برباد ہو جانے کا خوف دل میں ہو کہ جس سے جیتے گی جی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا ڈر ہے کہ موت کے اس کا ایمان برباد کر دیا جائے اور خدا نہ خاصا کسی کا ایمان برباد ہو اب اس کے پاس کوئی ایسی شے نہ جو اس کو آباد کر سکے اب اس کے لیے بربادی بربادی ہے اللہ ہم کا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت سلسلہ آپ نے دیکھا اس سلسلے کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک اپنی آرا اپنی سجیشن اپنی مشورے اور جو آپ مزید سیگمنٹ سمجھتے ہوں کے سلسلے کے اندر شامل ہونے چاہئیں وہ آپ ہمیں بالکل کال کے ذریعے سے میسج کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کی سجیشنز آپ کی آرا پر مجلس ہے وہ ضرور غور کرے گی اور اگر کوئی سلسلہ اس میں شامل ہوتا ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اس صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی بنے گا مضبوط چینل دیکھتے رہیے سلول الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ